محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ محترم مہمان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ اعتقادی کے لحاظ سے نہیں واقعاتی حیثیت سے ایک بہت جامع شخصیت تھی اور اس میں محرخ کو سبانح نگار کو مختلف چیزوں کا ذکر کرتا ہے اگر ہم نبی کے معنی محدود لیں کہ وہ دین سکھاتا ہے تو آپ نے ہمیں دین کی تعلیم دی اور اس کے بعد دوسری حیثیتیں بھی ہیں اس میں سیاسی اور عسکری وغیرہ وغیرہ یہ اس کے محدود معنے ہوں گے اگر اس کے وسیع معنی لیں تو وہ تمام کام جو آپ نے انجام دیے وہ سب بھی نبوت کے اجزاء ہوں گے نبوت کی شاخیں ہوں گی بہرحال جو بھی مانے لیں سہولت یہ ہے کہ آپ کے انجام زدہ کارناموں کا میں علاحدہ علاحدہ ذکر کروں کیونکہ ایک نشست میں ساری چیزوں پر روشنی ڈالنا ناممکن ہو so, اور ظاہر ہے کہ پہلی چیز دین ہی ہوگی کیونکہ آپ کے کی کارناموں میں سب سے ممتاز سب سے اہم اور جس کے لیے آپ ساری عمر کوشش کرتے رہے کم از کم نبوت سے لے کر وفات تک وہ دینی مسائل ہیں دین کے سلسلے میں اتفاق سے خوش قسمتی سے ہمیں ایک سہولت یہ حاصل ہے کہ خود ایک حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے ایک حدیث جو سیاہ ستا کی ساری ہی کتابوں میں ہے بخاری مسلم وغیرہ میں بھی اور جس کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی صراحت آئی ہے کہ وہ حضور کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے شاید آخری سال کا واقعہ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن ایک اجنبی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا جسم اس کے جسم پر نہایت براک سفید کپڑے تھے اور اس کے کے سر نہایت ہی سیاح تھے غلط جس طرح کی تشریح کے بعد یہ لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے پہنچا اور آپ کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے اردو نے اس کی تشریح اس جواب کے اختام پر یہ اجنبی ساحل کہتا ہے بہت ٹھیک کا تم نے بہت ٹھیک کہا اور راوی کہتے ہیں ہم سب لوگ صحابہ زدہ تھے یہ کیا بات ہے کہ پوچھتا بھی ہے اور اس کی توسیع بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا جو یہ تھا کہ اسلام کیا چیز ہے اسلام اپنے محدود معنی میں یہاں لیا گیا ہے اس کی گور نے تشریح فرمائی اس کے اختتام پر بھی یہی جواب ملا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو پھر پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے اس احسان کی بھی حضور نے تشریف فرمائی اور اس کے متعلق بھی وہی رد عمل ہوا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اس کے بعد اس نے ایک آخری سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی حضور کے الفاظ یہ تھے کہ اس بارے میں سائل سے زیادہ مجھ کو کوئی علم نہیں ہے یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو اسے خدا ہی جانتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور باہر نکل پڑا حضور نے کسی صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ ہے کون اس کے پیچھے گئے تو چندی لمحوں میں واپس آ کر کہنے لگے وہ تو لاپت لاپتا ہو گیا لپ, لپ, ہے معلوم نہیں اسے زمین اگل گئی آسمان کھا گیا تو کا ختن کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ دو روایتوں میں دو مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فوراً ہی کہا اور دوسری روایت میں ہے کہ چند دن کے بعد کہا کہ یہ شخص جبریل تھا جبریل علیہ السلام فرشتہ جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا اور جس روایت میں یہ ہے کہ کئی دن کے بعد یہ ہوا تو اس میں اس جملے کا مزید اضافہ ہے آج تک میں جبریل کو پہچاننے میں اتنی تکلیف نہیں نہ پہچان سکوں ایسا کبھی پیش نہیں آیا سوائے آج کے گیا اگر جبریل امتحان کے لیے آئے تو یہ ختم ضروری نہیں کہ رسول بھی ان کو پہچان سکے بلکہ نہ پہچاننا ہی لازم نہیں بہرحال جو بھی ہو اس حدیث میں ہم کو تین چیزوں کی تفصیل دی گئی ہے ایمان کیا چیز ہے اسلام کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ اور اسی کو میں نے دوسرے الفاظ میں دوسری اصطلاحوں میں بیان کیا ہے یہ عقائد اور عبادات اور تصوف مضمون طبیل ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے متعلق میں کافی معلومات آپ کو مہیا کروں ویسے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوگا اس معنی میں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے اللہ کو ایک ماننا اور رسول کو ماننا اسی طرح عبادات سے بھی ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ نماز روزہ ہر زکوٰۃ چار چیزیں ہم پر فرض ہیں اور کچھ تصور سے بھی کچھ دیکھ سا نوشن ہر شخص کو حاصل ہے کہ اس میں کچھ پڑھنا اور درود پڑھنا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو ان سوالوں کا جواب بہت دلچسپ بن جاتا ہے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں اور مذہبوں کی چیزوں سے مثلاً حقائد کی چیزیں ایمان کا مسئلہ اس کا رسول اکرم نے جواب یہ دیا تھا کہ خدا پر ایمان لائیں اور فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان رکھیں آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے حساب کتاب کے عقیدے پر ایمان رکھیں اور آخری چیز نیکی اور برائی ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھیں اگر ہم صرف اسی پر اتفاق کریں تو شاید زیادہ میں دلچسپی نہیں ہوگی ہم مسلمانوں کو کیونکہ ہم اس سے واقف ہیں لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ کریں دوسرے مذہبوں کے عقائد سے تو اسلام کی فوقیت نظر آتی ہے اور اس میں ایسے نقطے نظر آتے ہیں جس پر واقعی آدمی سج ہونے لگتا ہے آغاز اس کا ہے تو اللہ پر ایمان مان لانے سے یہ چیز دنیا کے بہت سے مذہبوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے بعض دین اللہ کے ایک ہونے کے قائد ہیں سراہت سے بیان بھی کرتے ہیں مسلم یہودیوں کا بھی اچھا کہ عیسائی بھی جن کے متعلق مسلمانوں کے عبام الناس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ تشلیس پر ایمان رکھنے کے باعث ایک طرح سے ایک نہیں تین को کو مانتے ہیں اسی طرح پارسیوں کا مذہب ہے وہاں بھی خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھا گیا ہے ہندوؤں کے ہاں بعض قسمے ایسے ہیں جہاں توحید ربانی ان, کا, ان کے ایمان کا جز ہے یہ چیزیں بہت ہیں جو ہم کو ہر جگہ ملیں گی لیکن خود ان میں بھی اگر ہم اور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اسلام کا نظریہ توحک زیادہ معقول زیادہ سادہ اور زیادہ اچھا ہے اور دنوں کی تعلیم کے مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں جیسا میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ تصلیس پر ایمان رکھا جاتا ہے اور کسی عیسائی سے پوچھو اور اس سے کہو کہ تم تین خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم سے لڑ پڑے گا کہ ختم نہیں ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اور یہ خدا کے تین مظہر ہے کہ باپ اور بیٹا اور میں زیادہ تفصیلوں میں جان سکوں گا صرف چند اشارے کروں گا کہ ان کا یہ بیان عیسائیوں کا یہ بیان کہ تصلیس سے مراد توحید ہی ہے بعض وقت اندرونی تردید کے باعث ہمیں اسے قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے چنانچہ ابھی حال میں کوئی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا پیرس میں پروٹیسٹنٹ چرچ کی طرف سے مجھے دعوت آئی تھی کہ ایک لیکچر دوں کسی اسلامی موضوع پر تو اسلامی عقائد وغیرہ کا اس میں ذکر تھا اور وہاں میرا تعارف کراتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہیے ریکٹور وہاں نام دیا جاتا ہے انہوں نے ظاہر مجھ کو سمجھانے کے لیے یہ اشرار سے اور تکرار کے ساتھ کہا کہ عیسائی تین خدا کو نہیں مانتے وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی تقریر شروع کی اور اس کا مجھے جواب دینا ایک معنی میں ضروری ہو گیا میں نے کہا کہ اگر عیسائی واقعی صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو بسر و چشم لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک طرف یہ اسرار کے ساتھ ادیا ہے کہ خدا ایک ہے اور دوسری طرف ان کا جو آمن تو بلّہ کی طرح کی چیز ہے کریب اس میں ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں جو اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ تردید کرتی ہیں آدمان آپ کو علم ہوگا کہ جس طرح مسلمانوں کے یہاں آمن تو بلائی و ملائی و کتبی رسیلی طریقے کریٹ پایا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں بھی ہے جس کے الفاظ کا موش اس طرح ہوتے ہیں میں خدا پر ایمان لاتا ہوں اور خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہوں جن کو خدا بادشاہ کے زمانے میں تکلیف دے کر سلیب پر مارا گیا پھر وہ جہنم میں گئے تین دن وہاں رہے اس کے بعد آسمان پر گئے اور وہاں خدا کے دہنے ہاتھ پر بیٹھے آئندہ زمانے میں وہ دوبارہ آئیں گے تاکہ زمین پر زندوں اور مردوں کا حساب لے پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ خدا کی عظمت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی وغیرہ گی. تو میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ آسمان پر جانے کے بعد میں اور چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جہنم میں گئے وغیرہ وہ اس, اس وقت بحث کی چیز نہیں ہے اگر وہ آسمان پر جانے کے بعد خدا کے دہنے ہاتھ پر بیٹھے تو کوئی شخص اپنے دہنے ہاتھ پر خود نہیں بیٹھ سکتا اس کے معنی یہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ الگ چیز ہیں اور خدا الگ چیز ہے اور خدا کے وہ موز مہمان ہو سکتے ہیں کہ خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں لیکن خدا وہ خود نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی شخص اپنے دہنے ہاتھ پر نہیں بیٹھ سکتا تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کا تصور ہونے کے باوجود اس کا فارمولیشن وہ بعض وقت اس طرح کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں رہتا اپنے آپ کی تردید کر لیتا ہے توحید کے متعلق مسلمانوں کا جو تصور ہے وہ اتنا سادہ ہے اور اس میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی ابھی میں نے پارسیوں کے مذہب کا ذکر کیا زرکش بھی خدا کے ایک ہونے کا خیال ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں صنویت یعنی دو خدا کا تصور پیدا ہو گیا شاید نیک نیتی سے وہ یہ ہے زرش کہتا ہے کہ برائی کو خدا کی طرح منصور نہیں کیا جاتا نہ صرف یہ کہ خدا خود برا کام نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہ برائی کا پیدا،, پیدا کرنے والا بھی خدا نہیں ہو سکتا یہ خدا کی ذات کے منافی ہے کہ خدا جیسی پاک ہستی اور ذات برائی کو پیدا کرے لہذا وہ کہتا ہے کہ ایک برائی کا خالق ہے اور ایک بھلائی کا خالق ہے دو الگ خالق نیت بہت ٹھیک ہے خدا کی عظمت کا احترام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ خدا برائی پیدا نہیں کرتا لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ اکثر اوقات برائی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بھلائی کو شکست ہوتی ہے کم از کم بہت سی صورتوں میں اگر اکثر صورتوں میں نہ بھی ہو تو بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کیا مانے ہوئے جو بھلائی کا خدا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور جو برائی کا خدا ہے وہ غالب آ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ذات مغلوب ہو کیا ہم اسے خدا تسلیم کریں تو یہ دشواریاں جو علمی نقطہ نظر سے اس طرح کے تصورات میں پیدا ہوتی ہیں وہ اسلامی تعلیم توحید میں بالکل نہیں ہیں۔ بلکہ وہاں ایک ایسا زور دیا گیا کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے تو ایک طرف نفی ہے کامل اور دوسری طرف اسنا استثنا کے ذریعے سے محدود بھی کر دیا کہ صرف یہی خدا ہو سکتا ہے تو اتنے زور کے ساتھ بیان کرنا کسی اور مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتا حتیٰ کہ یہودیوں کے کی حامی صرف اتنا ہے کہ خدا ایک ہے لیکن یہ جو زور ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے بجز خدا کے ایسی چیز عیسائی یہودیوں کی تعلیم میں ہمیں نظر نہیں آتی اس کے بعد دوسرا عقیدہ فرشتوں کا کے متعلق ہے اس کو بھی اکثر مذہب قبول کرتے رہے ہیں زردشت کے ہاں بھی ہے یہودیوں کے ہاں بھی ہے عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے میں وقت بچانے کے لیے اس میں زیادہ اس وقت بحث نہیں کروں گا اس کے بعد کا جو لفظ ہے ہمارے عقائد کا کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ اس کی مماثل کوئی چیز ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا کہ میں کتاب پر ایمان لاتا ہوں یعنی قرآن پر تو صرف ایک کتاب ہوتی میں تعلیم دی گئی ہے کہ نہیں ایک نہیں خدا کی دہی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت گویا فراخلی وسیع الخلی ایک طرف اور دوسری طرف ایمان کا عالمگیر ہونا اور قیامت ابتدا سے لے کر قیامت تک مسلسل جاری رہنا یہ اس لفظ کے اندر نظر آتا ہے کیونکہ اگر میں کتابوں پر ایمان لاؤں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب مختلف لوگوں کی نہیں میری اپنی کتابیں ہیں مثلاً طوریف یہودیوں کی ہی کتاب نہیں ہے میری بھی کتاب ہے انجیل عیسی کی کتاب نہیں ہے میری بھی کتاب ہے یہ تصور جو اسلام کے ایک آدمگیر ہونے اور ہمیشہ جاری رہنے والی مسلسل چیز کا جو نام ہے ایسی تعظیم ہمیں دوسرے مذہبوں میں نہیں ملی عام طور پر دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں کہ سارے دوسرے مذاہب غلط ہیں جھوٹے ہیں انہیں چھوڑو صرف میرا مذہب سچا ہے میں بطور مسلمان کے میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا ہی مذہب سچا ہے لیکن دوسرے مذہبوں کو میں ہمیشہ سے غلط رہنے والی چیز نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کئی مذہب ایسے ہیں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو سچے مذہب ہیں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور حضرت ابراہیم کی امت کا حضرت موہ کی امت کا جو بھی مذہب رہے ہیں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ سچے اور درست اور الہی مذہب ہے اس کے باوجود میں ان پرانے مذہبوں پر عمل نہیں کرتا کیوں محض اس لیے کہ جس شخص نے پہلی کتاب بھیجی اسی نے اسی خدا نے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری کتاب بھیجی کہ اب آئندہ سے اس دوسری کتاب پر عمل کرنا تو اگر میں اس دوسری کتاب کی جگہ پہلی کتاب ہی پر عمل جاری رکھوں تو خدا کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ خدا کی نافرمانی نہیں ہوگی اسی لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں خدا ہی کا حکم ہے اور اسی بنا پر ہمارے لیے قابل احترام چیز ہے صرف ہم اس قانونی اصول کی بنا پر کہ آخری احکام واجب التعمل رہتے ہیں اور اس سے پہلے کے احکام گویا منسوخ سمجھے جاتے ہیں اس اصول کی بنا پر ہم آخری کتاب پر عمل کرتے ہیں اس سے پہلے کی کتابوں پر عمل تو نہیں کرتے لیکن ان کو تسلیم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تو اس میں ایک نفسیاتی فائدہ اور بھی ہے اگر میں کسی ہندو کسی یہودی یا کسی عیسائی کو صرف یہ کہوں کہ تیرا مذہب جھوٹا ہے تیری نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تو اسلام قبول کرے اور تیرے پاس کی جو کتابیں ہیں وہ لغو اور جلا دینے کے قابل کتابیں ہیں تو اس کے دل کو دکھ دکھ دک دک دک ہوگا اور غالباً وہ جوش غذب میں اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ اس کے بعد کے جملے جو میں اسے بیان کروں گا اسلام کی حقانیت کے مطالعے وہ ان کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں رہے گا اس کے برخلاف اگر میں اسے اس یہ کہوں کہ نہیں تمہارا دین بھی سچا دین رہا ہے تمہارے ہاں کی جو کتاب ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی بھی کتاب ہے اور اسی اللہ نے جس نے تمہیں یہ کتاب دی ایک نئی کتاب اب بھیجی ہے تم اس کو پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے تو وہ نسبتاً زیادہ خوش دلی کے ساتھ اس کے پڑھنے اور غور کرنے کے لیے تیار ہو بالکل یہی چیز تیسری چیز پر بھی صادق آتی ہے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا صرف اگر رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا تو پیغمبر اسلام اس کے واحد گویا مفہوم سمجھے جاتے اور دوسرے انبیاء پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں وہاں بھی وہی فراغ گلی وسیع القلوی اور تحمل ٹالرنس نزر آتا ہے یہ سارے انبیاء پر ایمان لانا ایک مسلمان کا واجبی فریضہ ہے عالباً ہمارے نوجوان طلباء میں سے باس کو پہلی مرتبہ یہ بات سننے کا موقع ملے گا ایک حدیث میں جو میں نے مسند احمد الحمبل میں پڑھی ہے بعض دیگر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مش تک اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے یعنی تین سو پندرہ کی کتابیں دی گئی اور باقی ایک لاکھ اور تیئیس ہزار اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ نبی تھے جو اپنے سے پہلے کے نبی کی اگر کوئی کتاب تھی تو اسی کتاب پر عمل جاری رکھتے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار ندی اگر تھے تو اصول ان کو ساری دنیا کا ہونا چاہیے اور مختلف زبانوں کا ہونا چاہیے کہ ایک ہی زمانے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ایک, ایک واحد نبی کافی ہوتا ہے مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو مختلف ملکوں میں دو نبی ہوں ظاہر نبی ہوں بہرحال رسول اکرم نے اس کی تعداد تو بیان فرما دی لیکن ان کے نام بیان نہ فرمائے اور غالباً بیان فرما سکتے بھی نہ تھے کیونکہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں کے میں نام لکھنا چاہوں تو وہ بھی ایک زخیم کتاب بن جائے صرف نام ہی نام ہوں گے اگر اس میں مزید تفصیل ہو ان کی حالات بیان ہوں ان کی تعلیم بیان ہو ان کی سوانح عمری ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جلدوں کی کتاب لکھنی پڑے گی جس کا استعمال اس سے استفادہ عملہ ناممکن ہو جائے پیغمبر کا کیا مفہوم ہے شاید یہ مختصراً میں آپ سے عرض کروں تو اچھا ہوگا کیونکہ اس بارے میں مختلف مذہبوں میں کچھ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے بعض مذہبوں میں تصور یہ ہے کہ خدا انسان کے غالب میں جنم لیتا ہے اور یہ شخص یہ مثلا نبی جس کے اندر خدا حلول کیا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہے وہی کہتا ہے جو خدا چاہے یعنی خدا ہی بولتا خدا ہی کرتا خدا ہی انجام دیتا ہے وہ کام جو بظاہر یہ انسان کرتا ہے تو نبی کا ایک تصور یہ رہا ہے کہ خدا اسی انسان کے اندر جنم لے حلول کر جائے دوسرا تصور یہ ہے کہ خدا اپنا پیام بھیجتا ہے کسی اپنے انتخاب کردہ آدمی کے پاس اور یہ پیام اس تک مختلف طریقوں سے پہنچ سکتا ہے کبھی تو خدا کی آواز براہ راست اس نبی کے کام تک پہنچتی ہے جیسا کہ حضرت موس علیہ السلام کے متعلق ہے کہ خدا نے ان سے بات کی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیام ایک فرشتہ لاتا اور انسان تک پہنچاتا ہے فرشتہ کا جو لفظ ہے فرشتہ دن فارسی کا جو بھیجنا ہے فرشتہ کے معنی بھیجا ہوا بعض وقت وہ ہستی وہ مخلوق جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں عربی میں ملک کہتے ہیں ملائی کا وہ خدا کا قیام انسان تک لاتا ہے اور پہنچاتا ہے اور ان فرشتوں میں یہ خامی نہیں ہوتی پیام کا کوئی چوز بھول جائیں پیام کے پہنچانے میں کوئی غلطی کریں یا پیام کے متعلق غلطی سے بڑھ کر جھوٹ طور سے کوئی چیز پہنچائیں وہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں جس طرح کہ مثلا میرے پاس ایک ٹیپ پر ڈسٹر کرنے کا آلہ ہو تو اس آلے میں یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے میں کچھ کہوں وہ کچھ نوٹ کرے بالکل اسی طرح سے ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے بھی انسان تک خدا کا جو پیام پہنچاتے ہیں وہ اور ان پہنچاتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا وحی کے مطالعہ بھی یعنی فرشتے خدا کا پیام انسان تک پہنچاتے ہیں جس کو ہم اصطلاح وحی کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اس بارے میں والدن آپ کو دلچسپی ہوگی یہ معلوم کر کے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے رہے ہیں وہ وہی پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے چنانچہ ایک مشہور مستشق جو برٹش انڈیا میں انگریزی دور میں بہت پہلے کام کر چکا ہے اور جرمن تھا جس کا نام ہے اسپرنگ اپنی تعلیم کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا ایک کبیب تھا چنانچہ اس نے سیرت النبی پر ایک کتاب لکھی ہے تین جلدوں وہ عربی دام بھی تھا بہت بڑا مستشرف تھا اور اپنے معلومات اس نے زیادہ تر بلکہ تمام ہی کہنا چاہیے عربی ماخذوں پر عربی کتابوں پر جو سیرت النبی کی ہیں مبنی کر کے وہ تعریف کی ہے لیکن جہاں اس کو اپنی رائے دینے کی ضرورت پیش آئی مثلاً وحی اس وقت اپنی ذاتی رائے دیتا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ یہ مرغی کی بیماری معلوم ہوتی ہے کیونکہ وحی کے متعلق عرب معلک مسلمان معلوم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آتی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ یا سانولہ ہو جاتا تھا اس کا رنگ بدل جاتا تھا اب پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور بے حرکت ہو جاتے تھی کہتا ہے کہ یہ علامت ہیں فلاں کے بطور میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کا یہ بیان کی حد تک صحیح ہے بہرحال اس نے یہ اعتراض کیا ہے لیکن اس کے متعلق اگر میں اپنی رائے ظاہر کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ اسپرنگر نے وہی کی کیفیت کے متعلق ساری چیزیں جمع نہیں کی بلکہ صرف چند چیزیں لی اور ان کی احساس پر کہا کہ یہ علامت ہیں فلاں بیماری کی جو میرے خیال میں صحیح طریقہ علمی طریقہ دیانتداری کا طریقہ نہیں ہو چنانچہ میں نے وہ حدیث جمع کی جن میں وہی کے نظول کے وقت کا مشاہدہ مختلف صحابیوں سے مروی ہے ہم نے دیکھا فلاں نکای رسول اللہ کی حالت متغیر ہو گئی وہی نازل ہونے لگی اور اس وقت یہ کیفیت تھی پھر چند لمحوں کے بعد وہ حالت دور ہو گئی رسول اللہ اپنی نارمل حالت میں آگئے وغیرہ وغیرہ ایسی حدیثیں میں نے جمع کی ان حدیثوں میں ایک چیز غیر معمولی ہے اس کا اس کے بیان میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے چجائے کہ اس کی توجہ اور اس سے اسطلا وہ یہ ہے کہ جب وہی نالی ہوتی سارے ہی صحابہ کہتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اس وقت رضو رسول اللہ ایک اتنے بوجھل آدمی ہو جاتے کہ اس بوجھ کا تحمل تقریباً ناممکن ہوتا چنانچے اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوں اور اس وقت وہی آنے لگے تو وہ اونٹنی آپ کو برداشت نہیں کر سکتی مجبور ہو جاتی کہ بیٹھ جائے حضرت زید بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مانڈی میری مانڈی کے اوپر تھی اور ایک آپ پر وہی نہ دیکھنے لگی اتنا بوجھ ہوا مجھے خوف ہوا کہ میری ران کی ہڈی چٹک کر ٹوٹ جائے گی اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی تو میں چیخ مار کر اپنا پاؤں کھینچ لیتا وہ میرے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ اس بوجھ کو میں سہا سک اس کی کوئی توجہ جیسا میں نے کہا کہ کے بیان میں اور اعتراض میں نہیں اس کے علاوہ اور بھی مولکوں نے جو وہی پرد ادائی کی ہے وہ اس نقطے کو چپ ساتھ دیتے ہیں اور اس کے طرف توجہ نہیں کرتے اس کی اس سے کوئی نتیجہ آس کرنے کی کوشش نہیں ہے. یہ چیز میرے نزدیک اہم ہے غیر معمولی چیز ہے مجھ کو اور آپ کو وہ چیز کبھی پیش نہیں آتی لہٰذا میری اور آپ کی معمولی بشری انسانی کیفیت پر مبنی کر کے میں اس کی توجہ کبھی نہیں کر سکوں گا کہ وہی کیا چیز ہے وہی صرف پیغمبر کو آتی ہے اور پیغمبر کو بھی چوبیس گھنٹے وہ حالت نہیں رہتی بلکہ کبھی کبھی جب خدا کوئی قیام بھیجتا ہے تو اس پر وہ تعریف ہوتی ہے ایک طرف یہ چیز ہے۔ دوسری طرف میرے ایک دوست مصری ڈاکٹر نے مرغی کی بیماری کے متعلق کچھ معلومات طبی نقطہ نظر سے تازہ ترین جو مغربی معلومات ہیں وہ لکھے ایک مضبوط اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرغی کا بیمار تشنس کی حالت میں ہوتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے بےقرار ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں آوازیں نکلتی ہیں لیکن وہ بالکل ناقابل فہم چیزیں وہ کچھ کہتا ضرور ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے ہم سننے والے سمجھ سکے ان حالات میں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایا تشنج اور ہاتھ پاو مارنا بےقرار ہو جانا جس کا کوئی ذکر رسول اللہ کی زندگی میں اور وحی کے مشاہدات کرنے والی روایات میں ہمیں نہیں دیتا اس لحاظ سے مرغی کا انتصاب رسول اللہ کی طرف درست نہیں رہتا اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ بہی کے انغول کے وقت بالکل ساکیت اور شامت ہو جاتے بے حرکت ہو यह یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤ مارتے ہوں تشمس کی کیفیت پیدا ہو یہ کبھی نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں ہے ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی دوسری چیز میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ بہی کے دوران میں بھی شروع میں اور بہی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی زبان سے جو آوازیں نکلتی وہ قابل فہم عبارتیں ہوتی یعنی قرآن کی آیتیں جن کو سن کر ہر شخص سمجھ سکتا تھا یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح کچھ چیخے مارتا ہو جیسا کہ بیمار بعض وقت کرتا ہے جو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ایسا کبھی نہیں میں نے ابھی آپ آب سے عرص کیا کہ بعض وقت وہی کے دوران میں رسول اللہ یہ کام کرتے تھے یعنی کی آواز سے وہی سناتے اور بعض وقت وہی کے ختم ہونے کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے میں ایک آیت ہے لا تو لسان کل تاجلا بھی ابتدا رسول اللہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جیسے جیسے فرشتہ آپ کو کچھ الفاظ پہنچاتا سناتا رہتا فل وقت فل فور آپ اس کو بلند فوری تبلیغ منش... منشا کی آتی نیکلی سے تو خدا نے کہا ایسا نہ کرو پہلے سکون کے ساتھ پوری وحی کو سن لو وہ تمہارے ذہن سے غائب نہیں ہوگی ہم اسے محفوظ رکھیں گے تمہارے لیے پھر وہی کا نظول ختم ہونے کے بعد تم اسے پہنچانا دوسرے لوگوں تک اس کے بعد سے رسول اللہ نے اپنی صورت حال کو بدل دیا اور وحی کے اختتام تک سکوت کر دیا وہ ان تفصیلات کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرگی کی بیماری تشنس وغیرہ بے معنی آوازوں کا آپ کی زبان سے نکلنا اس کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ایسی حدیثوں اور روایتوں کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے ایک آپ آی کی حالت رہی ہوئی میں یعنی نے وہی نازل ہونے لگی آپ کی زبان سے الفاظ کا نکلنا بند ہو گیا لیکن آپ ایسے چپ کھڑے رہے چند لبھوں کے بعد وہ حالت دور ہو گئی پھر آپ نے خطبہ دوبارہ شروع کیا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی یہ وہی نازل ہوئی ہے اور اس کی ایک دوسری روایت یہ کہے گی کہ ایک دن رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا یا ہڈی تھی نازل ہونی شروع ہوئی اور چم لندوں کے بعد وہ حالت ختم ہو گئی اور بدستور وہ ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی گری نہیں تھی یعنی آپ کا کنٹرول اپنی ذات پر برقرار رہا ہاتھ میں جو ہڈی تھی وہ ہاتھ کی گرس کو کم ہونے کے بعد گری تک نہیں اسی طرح اور حدیثیں ہم کو ملتی ہیں جن میں یہ نظر آتا ہے کہ وحی کے نظول کے وقت رسول اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے سے کنٹرول رکھنے کی حالت سے گویا دور نہیں ہو جاتا تھا اسے اپنے آپ پر ویسا ہی کنٹرول رہتا جیسا کہ عام حالت میں سوائے اس فرق کے کہ اس وقت آپ بے حرکت ہو جاتے اور اس وقت آپ کے جسم پر پسینہ نکلنے لگتا کہ انتہائی شدید سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے خطرے پیشانی سے گرنے لگتے اس کے سوا اور کوئی فرق نظر نہیں آتا. یا یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ رنگن خون کی گردش کی وجہ سے کہیے زیادہ سرخ ہو جاتا یا زیادہ چاولہ ہو جاتا چند لگنے کے اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ایک اور چیز مغربی مورفوں کی تالیف میں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی تو رسول اللہ لیٹ جاتے اور آپ کے چہرے کو ڈھانک دیا جاتا جیسا کہ پرانے کاہنوں کی عادت تھی اس کی میں نے تلاش کی اور مجھے نظر آیا کہ آپ کے چہرے کو ڈھانک دینا اور آپ کا لیٹ جانا صرف ایک وقت پیش آیا ورنہ عام طور پر ایسی کوئی صورت کبھی نہیں تھی مثلاً مثلاً ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں تو وہاں لیٹ نہیں اور ڈھانک دینا ایسی کوئی صورت پیدا نہیں دی. وہ ایک واقعہ یہ ہے ایک دن عائشہ کے عف کے سلسلے میں آپ جو دھوٹے لگائے گئے تھے اس کے سلسلے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو Uh, حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے ان کے والدین حضرت ابوبکر ان کی بیوی کے مکان میں گئے کیونکہ بیوی اس زمانے میں اپنے والدین کے گھر میں تھی وہاں حضرت نے حضرت عائشہ سے کچھ گفتگو کی کچھ سوال کیے پھر ایک آئے حضرت پر وہی کی تنگول شروع ہوا معلوم ہے کس بنا پر راضی لکھتا ہے کہ رسول اللہ لیٹ گئے اور آپ کے جس چہرے پر ہم لوگوں نے حضرت ابوبکر اور ان کی بیوی نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ڈال دیا ادب کے ساتھ کہ رسول اللہ کی حالت کچھ متغیر رہے تو ہم اس کو دیکھ کر مثلا ہنسے نہیں اس کی بے ادبی کے ساتھ اس پر نظر نہ ڈالیں اس ایک روایت کے علاوہ اس ایک وقت کے واقعے کے علاوہ کبھی یہ نظر نہیں آتا کہ وہی کے نظول کے وقت رسول اللہ لیٹ جاتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے کو لوگ ڈھانک دیتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ کاہینوں کی طرح کی چیز ہے وہ بھی واقعات کی روشنی میں باقی نہیں رہے کا ذکر کیا جا سکتا ہے جس میں لیٹنے کا ذکر نہیں ہے لیکن چہرے کو ڈھانکنے کا ایک طرح کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اسلام لانے سے پہلے ذکر ملا تھا معلوم ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام پر وحی آتی ہے پھر خدا نے مجھے توفیع دی میں مسلمان ہوا تو میری تمنا تھی کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہو ایسی حالت میں میں رسول اللہ کو دیکھوں چنانچہ یہ حجت البضا کا زمانہ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں محفل میں حاضر تھا اور میری اس تمنا سے کئی اور لوگ واقف تھے وہی کے نزول کے وقت میں آپ کو دیکھوں ظاہر ہے ہماری اختیاری چیز نہیں تھی اللہ جب چاہے وہی بھیجے میں جس وقت چاہوں اس وقت اللہ بھیجے یہ ضروری نہیں تھا لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میرے اس وہاں پر موجود ہونے کے وقت ایک آیت رسول اللہ پر وہی نازل ہونے لگی حضرت عمر میرے پاس آئے کہنے لگے تم رسول اللہ کو وہی کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے اگر خاص برقرار ہے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ یہ راضی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کے سامنے ایک پردہ تھا اس کے پیچھے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف ہم لوگ تھے حضرت عمر نے اس پردے کو ذرا سا کھینچ کر مجھے کہا دیکھ لو اندر تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور کچھ سانس زور سے لے رہے ہیں اس کے بعد پھر اس پردے کو کھینچ لیا گیا اور ہم عجب سے بیٹھے رہے پھر چمکم ہو کے بعد وہی کی حارت ختم ہو گئی ان دو واقعات کے سوا جن میں صرف ایک مرتبہ پردہ ڈالنے کا ذکر ہے اور ایک مرتبہ رسول اللہ کا پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہونے کا ذکر ہے اور کسی روایت میں ایسی تفصیلیں نہیں ملتی جو کاہنوں کی حالت سے اور اسی طرح کی چیزوں سے مشابہت رکھتی ہے بہرحال وہی کیا چیز ہے اس کی تشریح ہمارے لیے ناممکن ہے اس لیے کہ وہی ہم میں سے کسی پر نہیں آتی رسول اللہ کی حالت جیسی ہوتی تھی وہی کے وقت مشاہدے کی بنا پر ہم اسے بیان کر سکتے ہیں کچھ مشاہدے تو وہ ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ایک صحابی نے جرت کر کے ایک مرتبہ براہ راست رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے وہ جواب بھی دلچسپ ہے اس کا میں مختصر ذکر کر کے اس بحث کو ختم کروں گا حضور نے فرمایا کہ بعض وقت میرے کانوں میں گھنٹی بجتی ہے اور بڑی سخت تکلیف کی حالت ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی اتنی سخت وہ حالت ہوتی ہے اور اس وقت میں کچھ آوازیں سنتا ہوں وہ آوازیں مجھ پر نہ میرے دماغ میں پتھر کی طرح نقش ہو جاتی ہیں اور اس حالت کے ختم ہونے کے بعد وہ مجھے ایسی ہی یاد ہوتی ہے گویا کہ مجھے زبانی یاد تھی میں ان کو لوگوں کے سامنے دوہراتا ہوں لیکن بعض وقت کوئی شخص نظر آتا ہے یا تو آدمی کی شکل میں کچھ وقت وہ آدمی کی طرح سے مجھے بولتا ہے بعض وقت وہ کوئی پرندے کی طرح کا ہوتا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت ایک ایسا انسان جسے پر بھی ہوں اور وہ آسمان کی فضا میں اڑتا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے اور وہ مجھے مخاطب ہو کر کچھ چیزیں کہتا ہے اور میں انہیں سن لیتا ہوں اور میں انہیں بھول نہیں سکتا وہ میرے حافظے میں نقش ہو جاتی ہیں پھر میں نے دہراتا ہوں یہ رسول اللہ کا بیان ہے بہی کے مضبول کے وقت اور یہ الفاظ اس کے کافی اہم ہیں کہ اتنی شدید چیز ہوتی ہے تو میری جان نکل جائے گی یہ رسول اللہ محسوس کرتی تھی اسے اسے۔ اس لیے کوئی حیرت نہ ہو کہ آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ کسی اونٹنی کو بھی اس کا تحمل ممکن نہیں ہوتا تھا اس سے بھی کم کسی انسان کے لیے اور وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ غیر معمولی حالت ہے یہ ہے وہی کیفیت کی اور اس سے زیادہ ہم کوئی اور چیز بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ایک خصوصی کیفیت ہے جو خدا کے نبی کو ہوتی ہے اور ہم اس کو عام انسانوں کی کیفیتوں اور ڈاکٹروں کی مرض کی تشخیص سے اس کو حل نہیں کر سکتے اس کے بعد اسلامی عقائد میں پیغمبروں کے ذکر کے بعد آمن و بلاہ و مداحی و رسولی کے بعد یوم یعنی یوم آخرت کا ذکر آتا ہے یہ چیز نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی اہمیت ہے عقائد کے نقطہ نظر سے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہی ہے لیکن نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی اہم یعنی آدمی کا اس کے کیے ہوئے کاموں کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس حساب و کتاب کے مطابق اگر وہ خوبصوربہ ہے تو اسے سزا دی جائے گی تو یہ سینکشن یہ تحدید اور یہ تقویف اس کو برائی سے روک سکتی ہے چنانچہ اسلامی عقیدہ ایک طرح سے انسان کی بھلائی ہی کے لیے ہے اور اس میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور انسان کو بری باتیں کرنے سے روکتی اور بچاتی ایک سینکشن ہے اخیرہ. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آتی ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا آخا ہے اگر وہ ہمیں کچھ حکم دے وہ مالک ہونے کی وجہ سے ہر حکم ہمیں دیکھ سکتا ہے اور ہمارا فریضہ ہوگا کہ اسے انجام دے اگر ایک ملازم اس سے بھی بڑھ کر ایک غلام اپنے آخا کے احکام کی تعمیل کرے تو اس کو کسی جزا کے پانے کا کسی شاباشی کے حاصل کرنے کا کوئی حق پیدا نہیں بکتا. اس کے برخلاف اگر کوئی غلام کوئی ملازم کوئی نوکر آخا کے حکم کی اطاعت نہ کرے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کی اصول کوئی ضرورت نہیں صرف دو کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں خدا کی اطاعت نہ کریں تو خدا ہمیں سزا دے سکتا ہے اسے اس کا کامل حق ہے لیکن اگر ہم اس کے حکام کی صرف تعمیل کریں تو ہمیں کوئی حق پیدا نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں جنت دے اس کے باوجود اس خدا کی مہربانی اور لطف ہے کہ وہ ہمیں جنت بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے دوسرے الفاظ میں تشریق بھی ہے اور تحدید و تقریب بھی ہے یہ خدا کی مصلیحت تھی منطقی نقطہ نظر سے تشریح کی اور انعام کی کوئی ضرورت نہیں پائی جاتی تحدید کی اور سجاد کی بے شک ضرورت تھی وہ کیا گیا ہے جنت اور دوزخ کے متعلق چند الفاظ میں آپ سے عرض کروں گا ہندوؤں کا تصور بدھ مت والوں کا تصور اس بارے میں کچھ اور ہی ہے اور وہ دلچس ضرور ہے ظاہر ہے کہ اسے مسلمان قبول نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ کائنات اپنی پیدائش سے لے کر ریامت تک اتنی ہی زندگی رکھتی ہے جس طرح ایک دریا میں اس کے پانی کے بہتے وقت ایک بلبلا اچھل پڑتا ہے پھر دوبارہ پانی کے اسی دریا کے پانی میں گر جاتا ہے اور پھر دوبارہ دریا کا جز بن کر بہنے لگتا ہے انسان کی ہی نہیں کائنات کی زندگی اس بلبلے کے اچھل پڑنے اور دوبارہ گرنے تک کی مدت ہے خدا کی, کی علم اس لیے وہ کہتے ہیں ان کا تصور جو تناسخ کا ہے وہ یہ ہے اگر آدمی اچھا کام کرے تو اسے ایک جزا ملے گی اور میں ابھی بیان کروں گا کہ کیا ملے گی اور اگر برا کام کرے تو اسے سزا ملے گی وہ سزا ہندی ہندوؤں کی احایت کے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ اس برائی کے کی نوعیت کے مطابق وہ سزا ہوئی اگر اس نے تھوڑی برائی کی ہے تو مثلا بادشاہ کی جگہ وہ مرنے کے بعد ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئی اگر اس سے بھی زیادہ بڑی اس نے برائی کی ہے تو بجائے دو, مرنے کے بعد دوبارہ انسان رہنے کے وہ مثلاً ایک کتا یا جانور یا بلی بن جاتا ہے اس کی برائی اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ درخت بنے گا اس سے بھی برائی, برائی بڑی ہو تو وہ پتھر بن جائے گا نباتات جماعت حیوانات کے جو ذریعے ہیں اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتھر بننے کی سزا دی گئی ہے تو اس پتھر کو ارتقاء کے ذریعے سے صدیوں بلکہ ملینوں کی سالوں کی مدت کے بعد اس کو درخت بننے کا موقع ملے اگر درخت درخت اپنی حیات میں اچھا کام کرتا رہے خدا کے حکام کی تعمیل کرتا رہے تو اس درخت کو حیوان جانور بننے کا موقع ملے وہ جانور اگر اچھے کام کرتا رہے تو اس کو گویا ادنا ترین قسم کا انسان بننے شودر بننے کا موقع ملے اگر شودر کی حیثیت سے انسان اچھا کام کرتا رہے اپنے فرائط انجام دیتا رہے تو مرنے کے بعد وہ ویش بنے گا اور اس کے بعد چھتری بنے گا اس کے بعد برہمن بنے گا اگر برہمن نے اپنی زندگی اچھی طرح گزاری تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا کی ذات میں ضم ہو جائے گا جس طرح وہ بل بلا کہ دوبارہ پانی میں گرا اور پانی ہی بن گیا تو برہمن دوبارہ خدا بن جائے گا اگر برہمن نے زندگی برائی کے ساتھ گزاری تو پھر اسے وہی سزا ملے گی اور دوبارہ اس کو جانور اور درخت اور پتھر وغیرہ بننے پڑیں گے بننا پڑے گا اور پھر اس پر سدیاں اور ملین و سال گزرنا پڑے گا یہ ان کا تصور ہے آواگون کا تناسب مسلمانوں کا تصور اس بارے میں جنت اور دو ذرا کا ہے لیکن کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث میں سراہد سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جو چیزیں ہیں اسے تم سمجھ نہیں یعنی اگر یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں جانوروں کا پرندوں کا گوشت کھانے کو ملے گا وہاں شراب کی یا شہد کی یا دودھ کی نہریں ہوں گی تو اس کا مفہوم یہ لینا پڑتا ہے کہ ہماری فہم کے مطابق ہمارے ذہن میں آسائش اور لذت کا جو تصور ہے اس تصور کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں یہ چیز ہوگی ورما سراح سے کہا جاتا ہے پرانے مزید میں مثلاً کہ وہاں وہ چیزیں ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں جنت میں وہ چیزیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ میں کبھی دیکھا نہ کسی کان میں کبھی سنا نہ کسی کے دل و دماغ پر کبھی اس کا خیال تک گزرا پھر اسے ہم کیسے سمجھائے انسانی زندگی میں انسان چاہتا ہے کہ اس کو مشر خوبصورت دیوی ملے اچھی غذا ملے اور فلا فلاں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہاں بڑی اچھی مقدار میں بڑی اچھی صورت میں تمہیں مل جائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں حدیث اور قرآن میں آئی ہیں کہ وہاں حورے ہوں گی اور وہاں فلا ہوں گی لفظ بھی ہو سکتا ہے اور نبی ہو تو اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہاں تمہیں ہر خواہش کی چیز ملے گی اور حدیث میں سراہتے ہے کہ وہاں جو چیزیں اس کا تمہیں کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تو دونوں امکانات باقی رہتے ہیں آخری چیز بہت پیچیدہ ہے عقائد برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہیں اس میں ایک طرف تو پارسیوں کے مذہب کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ بھلائی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے جس میں منطقی نقطہ نظر سے یہ خامی ہے کہ اگر بھلائی کسی وقت مغلوب ہو جائے تو دوسرے معنی میں اس کا مقوم یہ نکلتا ہے کہ بھلائی کا خدا مغلوب ہو جائے اور اس کے باوجود ہم اسے خدا مانتے رہیں اسے عقل قبول نہیں تھا اس کے برخلاق اسلام یہ کہتا ہے کہ بالخدر خیر ہی و شر ہی من اللّہ تعالیٰ برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس تصور کی وجہ ایک غیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب برائی اور بھلائی دونوں خدا کی طرف سے ہیں تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے جبر و قدر کا مسئلہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اس پر صدیوں سے ہزاروں سال سے دنیا کے ہر مذہب میں بحث ہوتی آئی ہے اور اب تک اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا اس معنی میں اگر ہم ایک جواب دیں کہ انسان مجبور ہے اور وہی کرتا ہے جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے تو اس پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں اس کے بنخلاف اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں انسان قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اس پر کچھ اور اعتراض ہوتے ہیں ڈائلیما ہے انہیں یعنی دونوں صورتیں بھی ناممکن ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زور کے ساتھ تاکید کی ہے اس بحث میں نہ پڑو تم سے پہلے کی خو میں اس مسئلے میں بحث کرنے لگی اور گمراہ ہو گئی ان حالات میں اصول تو مجھے اس میں مزید بحث کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن تھوڑی سی میں توجہ کرتا پھر میں نے آپ سے کہا کہ اگر انسان کو مجبور قرار دیا جائے یعنی وہ ایک مشین کی طرح سے ایک की کی طرح سے وہی کام کرتا ہے جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے اس پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں برائی کروں تو مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے ایک راز یہ سوال ٹھیک ہے لیکن یہی بھلامس انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں بھلائی کرتا ہوں تو وہ بھی تو آٹومیٹک کر لی ہوگی پھر مجھے جنت کا کیا اس پر وہ کبھی حوالی دونوں چیزیں آٹومیٹک ہی ہوں گی بھلائی کا کرنا بھی برائی مشکے برخلاف اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی بلکہ ہم خود طے کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں خامی یہ ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خدا کو معلوم نہیں کہ انسان کیا کرنے والا ہے حالانکہ وہ علام الغیوب ہے ساری اگلی اور پچھلی چیزوں کو وہ ان کے وجود میں آنے کے پہلے سے جانتا ہے تو اگر ہم انسان کو خاطر دے لیں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ خدا کو علم نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور خدا ہمارے اس کام کو جو ہم کرنے والے ہیں وہ خود پیدا نہیں کرتا بلکہ ہم پیدا کرتے ہیں یہ ہے وہ ڈائل جس کی بنا پر رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اس بحث میں نہ پڑو حقیقت میں یہ دونوں دو مختلف پلین سے مختلف بلندی کی چیزیں ہیں انسان کی ذمہ داری جواب دہی یہ زمینی تصور ہے خدا کی قدرت خدا کا مقدر کر سکنا یہ آسمانی تصور ہے ان دونوں میں اسی طرح تصادم کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا جس طرح چاند بھی گردش کرتا ہے سورج بھی گردش کرتا ہے لیکن دو مختلف پلینز میں ان میں آپس میں کبھی تصادم نہیں ہو سکتا اسی طرح دونوں چیزیں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں میں ذمہ دار ہوں اپنے کاموں کا خدا پیدا کرتا ہے میری ہر چیز کو میں تصادم نہیں ہوتا ہے یہ گویا خلاصہ ہے اس تصور کا ایک آخری چیز پر میں اس بحث کو ختم کروں گا ایک دن نکاح میرے دماغ پر ایک انکشاف سا ہوا اور وہ عجیب و غریب چیز وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہم میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کوئی خاص فوقیت نہیں پائی جاتی ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے شیر مجھ سے زیادہ بہادر ہوتا ہے پرندہ مجھ سے زیادہ تیز ہوتا ہے پہاڑ مجھ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وغیرہ تو مجھے کیا خصوصیت ایسی مجھ میں تھی جس کی بنا پر خدا نے مجھے نا خلیفہ بنایا اور کیا یہ استبداد کے طور پر آربیٹ رویلی ہوا ہے یا انتخاب ہوا ہے میری توجہ پرانے مجید کی اس آیت کی طرف مقبول ہے جس میں ہے ہم نے ایک امانت پیش کی آسمان اور آسمانوں پر رہنے والوں کے سامنے زمین اور زمین پر رہنے والوں کے سامنے حتٰ کہ مضبوط ترین چیز جو انسان کے تصور میں نے پہاڑوں پر کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس امانت کو قبول کرے سبھی ڈرے اور سب نے انکار کر دیا اگر قبول کیا تو انسان نے جو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے میرے ذہن میں اس کے معنی یہ آئے جب ایک عہدہ پیش کیا گیا خلاقت اللہ کا تو ہر مخلوق نے چاہا ہوگا کہ وہ مجھے دے دو جب کئی امیدوار تھے تو ظاہر ہے کہ ایک کو دیا جا سکتا تھا سب کو نہیں تو پوچھا ہوگا ان لوگوں نے کہ کس شرط پر تو میرا خیال ہے علامیہ نے فرمایا تقدیر تو میں کروں گا ذمہ دار تم رہو کیسے یار اب تو تقدیر کرے اور میں ذمہ دار ہوں نہیں میں مجھے مضبوط سب لوگ ڈرے کسی نے قبول نہیں کیا انسان نے جو ایک جاہل اور ایک ظالم مخلوق ہے کہا میں قبول تو اس کا یہ بولا اللہ میاں کو اتنا پسند آئے گا اچھا میں تجھے خلیفہ بنا لیکن میں سوچتا ہوں کہ انسان اتنا جاہل نہیں تھا جتنا ہمیں نظر آئے گا کہ تقدیر تو کوئی اور کرے ذمہ دار میں قرار دیا گیا انسان نے غالباً یہ سوچا کہ خدا ظالم تو ہو نہیں سکتا وہ مجھے اس چیز کی سزا نہیں دے گا جو میں نے نہیں کیا نے کہا کہ قبول کر لو خدا مل جائے پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا وہ غفور الرحیم یہ میرا تصور ہے تقدیر و تدبیر کے متعلق کہ جب میں نے ہی قبول کیا کہ تقدیر خدا کرے ذمہ دار میں رہوں تو پھر مجھے اب کرنے کا کوئی حق نہیں چاہے وہ کتنا ہی غیر منطقی نظر آئے مجھے اب پوچھنے کا حق نہیں پھر مجھے کیوں سزا دی جاتی یہ ہے مختصر خلاصہ عقائد کے مطابق بدقسمتی سے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کچھ اب عبادات کا میں ذکر کروں گا جتنا ہو سکے مختصر جب حضرت جبریل نے حضرت سے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے اسلام اپنے محدود معنی میں اطاعت کرنے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے کے معنی ہیں تو اس کے معنی حضرت نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کو جانا اور زکوۃ دینا نماز کا بھی اگر ہم مقابلہ کریں دوسری قوموں دوسری ملتوں کی عبادت سے تو ہمیں اسلام کی بڑی فوقیت نظر آتی ہے یہودیوں کی عبادت کا طریقہ یہ ہے گھنٹے دو گھنٹے تک مسلسل تلاوت کرتا ہے اور سارے لوگ مرد اور عورتیں ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے سنتے ہیں پھر تلاوت ختم ہو جاتی ہے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں کی طرح سے روکو سجدہ وغیرہ کچھ نہیں صرف سنتے ہیں اس پر ان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے پارسیوں کے ہاں والا آپ نے سنا ہوگا کہ آتش پرستی ہوتی ہے آگ کی پوجا اس کی بڑی دلچسپ لمبی تفصیلیں ہیں میں اس میں جاتا نہیں صرف اشارت نام سے ذکر کرتا ہوں کچھ اس کی تھوڑی سی توجہ ابھی تھوڑی دیر بات کروں گا ہندوؤں کے ہاں گائے کی پرست ہوتی ہے عیسائیوں کے ہاں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیب کی پرستش ہوتی ہے یہ کیا چیزیں ہیں بظاہر یہودی اور پارسی اور عیسائی بھی ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں عقل مند بھی ہیں ان میں لوگ اور یہ بہت عقل والے بھی ہیں اس کے باوجود یہ کیا بات ہے کہ وہ ایسی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں کہ آپ کی پوجا کریں وہ ہماری مخلوق ہے لکڑی کی اور چوک کی پوجا کریں جو ہماری مخلوق ہے گائے کی پوجا کریں جو ہم سے بھی زیادہ ایک مخلوق ہے ایک دن سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی والی یہ رنگ ہیں سمبل ہیں ایک اور مفہوم مثلا جس زمانے میں پارسی مذہب وجود میں آیا اس وقت انسان نے آگ کو اپنے خوابوں میں لا لیا تھا. آگ کا فائدہ کرنا آگ کو بجانا آگ سے فائدہ اٹھانا آگ کی مدرتوں سے بچنا یہ سب اس اسے سیکھی اس وقت اس نے سوچا کہ خدا کی قدرت کے مظاہر اور مشاہدات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز آن ہے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر جو بھی اس کی خرید آتا ہے وہ جل کر جھلس کر ختم ہو جاتا ہے لہذا اس نے اپنے اطراف کی چیزوں میں سے اس چیز کا انتخاب کیا جو اس کی راہ میں خدا کی قدرت کا سب سے بڑا مرض ہے اس بات سے آپ سب متفق ہوں گے کہ کسی کی تعریف کرنے کے دو طریقے کبھی تو میں براہ راست کہتا ہوں کسی مثلاً پینٹر کو تم بڑے ماہر مصور ہو یقیناً وہ خوش ہوگا لیکن ایک اور طریقہ آتی ہے میں یہ اس سے نہیں کہتا کہ تم ماہر مصور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں دیتا اس کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں وہاں کیا خوب تصویر ہے کیا تصویر بنائی تو اس مصور کو اس تعریف پر بھی اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی اس تعریف پر کہ تم بڑے ماہر مصور یعنی کبھی براہ راست تعریف ہو سکتی ہے کبھی بل باسی تو ان پارسیوں کے مذہب کے ماہروں نے یا بانیوں نے کہا کہ ہم خدائے قادر کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس کی پیدا کردہ سب سے زیادہ اچھی چیز کا جو اس کی قدرت کا مظاہرہ کرتی ہے وہ لہٰذا وہ آپ کی پرست ہیں ہندوستان میں جب آرینس پہنچے تو انہوں نے گائے کو ڈومسٹکیٹ کر دیا دیکھا کہ یہ جانور وہ ہے جو सरासर ہماری منفیت کے लिए ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اس کا دودھ پی سکتے ہیں مجھ پر گوج لا سکتے ہیں وہ ہماری زمینوں کی ناگر کر سکتا ہے ہمارے سامان کو ڈھو کر जा جا سکتا ہے حتیٰ کہ اس کا گوبر بھی ہم ایندھن کے طور پر جلا سکتے ہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں جاتی وہ منفیت ہی منفیت مجسم منفیت انہوں نے اس کا انتخاب کیا رمز کے طور پر خدا کی نعمت خدا ایک منعم ہے نعمت کرنے والی ذات ہے لہذا خدا کی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کی سب سے اچھی نعمت کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں اور بل ہم خدا کا ادب کرنا چاہتے ہیں خدا کی تعریف کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرا مفہوم جو یہودیوں کے ہاں ہے کہ وہ اپنی عبادت میں صرف طوریت کی تلاوت کرتے ہیں یہودی بھی طوریت کو خدا کا کلام کہتے ہیں خدا کے کلام کی تلاوت ان کے نزدیک عبادت ہے اس کی کیا معنی ہے میں معنی یہ سمجھتا ہوں خدا موجود ہے ہم اسے دیکھتے نہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میں اندھا ہوں اور میں خدا کو دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن مجھے خدا کی طرف جانے کی خواہش ہے خدا سے محبت ہے اگر ایک عاشق کو اپنے معشوق اپنے محبوب کی طرف جانے کی خواہش ہے اور وہ اندھا اسے راستہ بھی نہیں معلوم تو اسے رہنمائی کس طرح کی جائے صرف آواز سے ممکن آگے بڑھو سیدھے طرف مڑو بائیں طرف مڑو آگے بڑھو رک جاؤ الفاظ کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے اس اندھے عاشق راہروں مسافر کی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں یہی ہے کلام اللہ کی طرف جانے کے لیے سوائے راستہ بتائے کون بتا سکے کلام اللہ کی تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ راہبری کے جو طریقے اللہ نے ہمیں بتایا ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے محبوب تک پہنچے یہ ہے رمز توریت یعنی کلام اللہ کی تلاوت کے اندر عیسائیوں کے ہاں ایک طرف تو وحدت کا تصور بھی ہے جیسا میں نے آپ سے کہا ان لوگوں کو اشتہار بھی ہے ان کے ہاں کئی چیزوں کی ذکر کی ضرورت ہے ایک طرف تو وہ یہودیوں ہی کی طرح سے انجیل کے اقتباسات اپنی عبادت کے وقت گرجانے کرتے ہیں دوسری طرف سلیب کا بھی وہ احترام ہے ایک تیسری چیز ہے جسے کمیونین <coughs> کا نام دیا جاتا ہے اس کا خاص طور پر میں آپ سے ذکر کروں گا کمیونین کمیونسٹنٹ لوگوں کے ہاں نہیں ہے زیادہ تر کیتھولک اور آرتھوڈاکس فرقے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کی یعنی عبادت کی تکمیل ہونے کے بعد ان کا उन्हें انہیں का کا ایک ٹکڑا دیتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں اور شراب کے چند دیتا ہے جسے وہ پیتے ہیں اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات میں متبم ہو گئے یہ انجیل کا واقعہ ہے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب رومی پولیس نے گرفتار کیا اور انہیں سزائے موت دی گئی اور ان کو سولی پر چڑھائے جانے والا تھا تو آخری رات کو آشائ ربانی یعنی آخری رات کا کھانا اس وقت حضرتی سا اپنے ہماریوں کے اندر تھے اور بے حد ہی متاثر حالت میں موجود تھے کھانا کھاتے ہوئے ایک انہوں نے ایک روٹی اٹھائی اور اپنے ان ساتھیوں کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے کھاؤ اور یہ میرا وجود ہے پھر ایک گلاس اٹھائی اور بڑھا کر کہا اسے پیو یہ میرا خون ہے اس انجیل کے بیان کردہ واقعہ کو عیسائیوں کے ہاں بڑی اہمیت دی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم روٹی کھائیں تو حضرت مسیح کا جسم بن جاتے ہیں اور شراب پیے ہیں تو حضرت مسیح کا خون بن جاتے ہیں چونکہ حضرت مسیح خدا ہیں لہذا روٹی کے کھانے اور شراب کے پینے کے ذریعے سے ہم خدا کے اندر متبن ہو جاتے ہیں یہ تصور رمش کی حد تک قابل حضول ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں کیا ہوتا ہے اسلام میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے جس میں خدا کی ہمدر صناح ہے لہذا براہ راست ہم ہم کر لیتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی گائے اور کسی آگ کے ذریعے سے دلواسی کا خدا کی حمد کریں دونوں چیزیں ہم کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور اسلام نے چاہا کہ خدا جو مجرد ذات ہے جس کی کوئی مادی شخصیت دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی ہے اس کی تاریخ بھی مجرد ہی ہونی چاہیے کسی مادی چیز کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے بہرحال مسلمانوں نے انتخاب کیا کہ خدا کی تاریخ الفاظ کے ذریعے سے اور خود خدائی کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے کر لیں اس کے بعد یہودیوں کے ہاں کا جو تصور ہے کہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں جو ہمارا رہنما ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں کلام اللہ ہی کو ہم پرانے مریضیں پڑھتے ہیں عیسائیوں کے ہاں کمیونین کا جو تصور ہے کہ ہم خدا کی ذات میں ضم ہو گئے وہ مسلمانوں کے ہاں ایک اور صورت سے آتا ہے یہ ہمارے اطہیا تشہد میں نماز کے احتجام کے وقت ہم اپنے آپ کو اس بات کے قابل تصور کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے حضور میں باریابی ہو رہی ہے جب کسی چھوٹے کو کسی بڑے کے حضور میں باریابی کا موقع ملتا ہے تو چھوٹا سلام کرتا ہے اور بڑا محبت اور مہربانی سے उसे جواب دیتا ہے یہ ہے ہمارا سیاب سیاب کے معنی ہیں آداب رس کرنے میں اللہ کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ آداب رس کرتا ہوں اکتحیات اللہ یہ چیز ہم نے اپنے معراج کے واقعے سے لی ہے جب رسول اللہ معراج میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اطیات اللہ کہا جس پر اللہ نے مہربانی سے جواب دیا السلام علیکم ندی و رحمۃ اللہ و برکاتہ اور رسول اللہ نے اس کو اپنے لیے منافلی بنانے کی جگہ اپنی امت کا بھی اس وقت اپنی مرمت سے خیال فرمایا اور فوراََ کہا سلام وعلا عباد اللہ السلام والین ہم سب کو بھی آپ نے ان برکات میں جو اللہ کی طرف سے نادل ہو رہی تھیں شامل کر لیا اس کو ہم نے رمز کے طور پر اختیار کیا ہے خدا سے کی ذات میں متغم ہو جانے کا جسارت تعمیر جملہ لینے کی جگہ خدا سے قریب ہونا خدا سے تقرب حاصل کرنا خدا کے حبور میں حاضر ہونا اور اس وقت ہم آداب بجا لاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے ہم کو ہمارے آداب کو ہمارے سلام کو قبول کرتا اور ہم پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادت میں ایک طرح سے سارے مذاہب عالم کے طریقہ عبادت کا خلاصہ ہے میں اس سے آگے پڑھوں گا دو تین منٹ اور لے کر کہ اسلامی عبادت میں انسانوں اور الہی دنوں کی عبادتوں کا طریقہ ہی یکجا نہیں ہو گیا ہے بلکہ ساری کائنات کے طریقہ عبادت کا خلاصہ بھی اسی کے اندر ہے اس معنی میں کائنات میں تین قسم کی چیزیں ہی پائی جاتی ہیں نباتات جمادات، حیوانات جمادات کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی حرکت نہیں دیتے ساکت رہتے ہیں مثن پہا وہ حرکت نہیں کرتا یہ ہے چپ کھڑے رہنا قوم خان تین نماز میں ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں بے حرکت اسکول کے ساتھ یہ گیا جماعت کی عبادت کا طریقہ ہے جو ہماری نماز کے شامل حیوانات اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو اب غور کیجیے ہمیشہ رکو کی حالت میں رہتے ہیں ان کی عبادت یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے رکو کی حالت میں رہیں بھی حکم دیا گیا کہ جانوروں کی طرح درخت ان کے منہ ان کی جڑے ہیں ان جڑوں کے ذریعے سے وہ اپنی حاصل کرتے ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے سجدے کی حالت میں ہیں. لہذا اسلامی عبادت میں جماعت کی عبادت بھی شامل ہے نباکات کی عبادت بھی شامل ہے حیوانات کی عبادت بھی شامل ہے اور پھر اس میں گویا کچھ انسانی خصوصیت کی چیزیں بھی نئے سہیات وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عبادت ساری کائنات کی عبادتوں میں اس بنا پر بہتر اور برتر ہے کہ وہ سب کا مجموعہ ہے کوئی ایک چیز پر وہ منحصر نہیں سمجھتا ہوں نماز کے لیے ہمیں اس کو روکنا پڑے گا اور آپ چاہیں تو نماز کے بعد کچھ اور چیزیں جو روزے اور حج کے متعلق ہیں یا پھر آخر میں تصوف کے متعلق السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ والن مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہوگا اور آپ کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے گا تقریر کو ختم کیا جائے یا یہ کہ اس کی تکمیل کی جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کا ایک جز یعنی عقائد اس پر ایک حد تک میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی دوسرا جز عبادات اس کا پہلا حصہ شروع ہوا پھر اس کے بعد تکمیل کے علاوہ تیسری چیز تصغف یہ چیزیں باقی رہ گئیں اگر آپ چاہیں تو مختصراً پر کچھ عرص کرنے کی کوشش کروں گا ورنہ میں اسی لیے پوری طرح آمادہ ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور کسی سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں آپ کی حکام کی تعمیر کرتا ہوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب نماز کے متعلق کچھ اور چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور میں آخری جملے کو دہراتا ہوں کہ مسلمانوں کی نماز کائنات کی نمازوں کا خلاصہ اب کچھ روزے کے متعلق مختصر نرض کریں گا حال میں پیرس میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے ایک یورپین غیر مسلم ڈاکٹر کے قلم سے اس کا عنوان ہے لوجر یعنی روزہ اس کے پڑھتے ہوئے مجھے بعض عجیب و غریب چیزیں معلوم ہیں وہ کہتا ہے کہ روزہ طبی نقطۂ نظر سے مفید ہے انسانوں کے لیے اس تفصیل میں نہیں جاتا وہیں وہ ایک عجیب و غریب چیز بیان کرتا ہے کہ روزہ انسانوں ہی میں نہیں کائنات کے اور چیزوں میں درختوں میں بھی اور حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے کچھ اس کا میں خلاصہ اگر چیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہماری موجود ہو جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے اس نے ذکر کیا ہے کہ جو جانور بالکل فطری حالت پر رہتے ہیں وحشی جانور ان کو جس زمانے میں برف باری ہوتی ہے کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تینوں کو کوئی چیز نہیں ہی. اور اس کا سلسلہ بعض وقت مہینوں تک جاری رہتا ہے نبن جنوبی علاقوں میں برف باری کم ہوتی ہے ہاں بہت سے بہت ہفتہ بھر زمین پٹی ہوئی رہتی ہے لیکن جتنا اور شمال میں جائیں اس کی مدت دراز ہوتی جاتی ہے اور مہینوں تک زمین نظر نہیں آتی زمین ڈھکی ہوئی رہتی ہے برف سے اور جو جانور اپنی غذا خود ہی حاصل کرتے ہیں انہیں کوئی چیز نہ کھانے کو ملتی ہے اور نہ پینے کو اور اس کے باوجود وہ مرتے نہیں کیا کرتے ہیں اس نے لکھا ہے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایسے جانور ایسے پرندے سانپ بھی اور دیگر پرندے بھی غاروں میں چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے غاروں میں اور وہیں سو جاتے ہیں جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں سردی کے زمانے کلین جس کا سلسلہ مہینوں ہفتوں اور مہینوں جاری رہتا ہے اور وہ اپنے مشاہدات لکھتا ہے یا ان چیزوں کی تحقیقات کرنے والے لوگوں نے جو مشاہدے کیے ہیں وہ یہ کہ اس نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت یعنی روزے کے باعث ان جانوروں میں جوانی نئے سرے سے آ جاتی ہے جب سردی کا زمانہ ختم ہو کر بہار کا زمانہ آنے لگتا ہے تو اس وقت جو پرندے ونواروں میں ہیں ان کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں جن کی تراوت جن کے رنگ کی خوشنمائی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر نئے سرے سے جوان ہو گئے اسی طرح سانپ کے کا وہ کہتا ہے کہ اس کی جھلی جھڑ جاتی ہے اور ایک نیا اس کو نئی کھال ملتی ہے نیا چمڑا ملتا ہے جو چمک گمک اور تلاوت میں پہلے سے بھی بڑا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے اور یہ کہ زمانے میں ان میں واقعی ایک جوانی آ جاتی ہے اچھا ہے اور یہ کہ زمانے میں ان جانوروں میں واقعی ایک جوانی آ جاتی ہے یعنی انہیں اپنے آپ کی को کو بڑھانے کے لیے को کو مادے کے ساتھ ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان روزہ رکھے ہوئے جانوروں میں پہلے سے زیادہ قوت پہلے سے زیادہ جوانی میں آ جاتی اسی طرح درختوں کے متعلق وہ بیان کرتا ہے کہ سردی کے زمانے میں خاص کر برف باری کے زمانے میں درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا ان کا اریگیشن نہیں ہوتا گویا وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی مدت ختم ہونے کے بعد جو ہفتوں اور مہینوں چلتی ہے ان درختوں کو ایک نئی زبانی حاصل ہوتی ہے یعنی جو نئے اس میں کوپلے نکلتی ہیں اور نئے پھول اور نئے پھل نکلتے ہیں وہ ان جانوروں کی نئی جوانی نئے حسن و نئی قوت پر ودالت کرتی ہے ان مشاہدات کی روشنی میں ڈاکٹر جوفرے اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے ہر سال یہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا اور یہ ان کو نئی توانائی اور نئی جوانی عطا کرے گا پھر اس کے بعد اس نے اور چیزیں بحثیں کی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج اب تک معلوم نہیں ہوگا ان کا علاج اگر کیا جاتا ہے تو اب طویل یا مختصر فاقا کشی کے ذریعے سے یعنی روزے کے ذریعے سے چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ اس کی رائے میں سات ہفتے روزہ رکھنا چاہیے اور ہر ہفتے میں ایک دن روزہ توڑ دینا چاہیے چھ دن کے سات ہفتے چھ سوتے بیالیس بیالیس دن کا روزہ جسے ہم اپنا چلہ کہہ سکتے ہیں اس کی رائے میں یہ بہترین طریقہ ہے جو انسان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے پایا جاتا ہے دوسری چیز جو روزے کے متعلق ذہن میں آتی ہے جو میں اسی طرح ایک معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قدیم سے دنیا کے ہر ملک اور ہر تمدن میں اللہ کی خدمت میں اپنے مال کا ایک بٹے دس حصہ پیش کرنا یہ چیز یہ تصور پایا جاتا ہے پرانے مجید میں بھی اس کی طرف ایک لطیف سا اشارہ ہے منجا بالحسنتی فلح اشر و جو شخص ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کو دس گنا فائدہ پہنچاتا ہے نفع اس پر اکرام کرتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر ہم اپنی جائیداد کا ایک بٹے دس حصہ اللہ کی خدمت میں پیش کریں خیرات کریں تو گیا ہم اپنی پوری جائیداد اللہ کو دے دیتے ہیں یہ تصور بہت قدیم زمانے سے دنیا کی ساری اقواموں میں کہنا چاہیے کہ پایا جاتا ہے اس کا اطلاع روزے پر جتنا اچھا ہوتا ہے اور عبادتوں پر نہیں ہوتا عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور ہے اور غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی مذہب کے لحاظ سے ان کے قدیم ترین تصورات مذہبی کے مطابق انسان کو چالیس دن روزہ رکھنا چاہیے لینٹ کا روزہ Uh, اس لینڈ کے روزے میں وہ اتوار کو خارج رکھتے ہیں یعنی چالیس دن میں جتنے اتوار ہیں اس دن تو وہ روزہ نہ رکھیں اور باقی چونتیس دن وہ روزہ رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ خدا کی خدمت میں ہماری غذا کا ایک بٹے دس حصہ پیش کرنا ہے مگر وہ ایک رمضی ہی چیز رہتی ہے حقیقی نہیں اس معنی میں کہ چونتیس دن کو اگر ہم دس سے زرد دیں تو تین سو چالیس دن ہوں گے تین سو چالیس دن نو قمری سال کے ہیں اور نہ فصلی شمسی سال کے اس کے بر خلاف مسلمان ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو ان کا روزہ بھی انتیس یا تیس دن کے لحاظ سے دو سو نبے یا تین سو دن سال کا دسواں حصہ نہیں بنتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد آنے والے مہینے شوال میں چھ دن روزہ رکھے تو گویا وہ سارا سال روزہ رکھتا ہے انتیس دن اور 6 دن یہ ہوں گے پینتیس دن پینتیس کو دس دن, 350 دن. رمضان تین سو پچاس اگر رمضان تیسرا ہوا تو تیس اور چھ چیس دن تین سو ساٹھ تین سو پچاس اور تین سو ساٹھ کا گویا درمیانی حصہ تین سو پچپن دن ہوں گے اور یہ ہے ہماری سال کے دن گویا رمضان اور ملا کر سال کا ایک دس حصہ بن جاتے ہیں اس کو اور ایک طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ زیادہ سہل اور آسان اور عام فہم ہے ایک مہینہ روزہ رکھیں تو دس مہینے کے برابر ہو گیا چھ دن روزہ رکھیں تو ساٹھ دن ہوئے ساٹھ دن کے دو مہینے ہوتے ہیں دس مہینے اور دو مہینے بارہ مہینے پورا سال ہے اگر ہم ہر سال یہ روزے رکھیں رمضان اور سطح شکوال تو پورا سال روزہ رکھنا ہوگا پوری عمر ہماری خدا کی خدمت میں اپنے اپنے جسم کی بھی اور اپنی غذا کی بھی خدا کی خدمت میں پیش کرنے کا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ تھا کچھ روزے کا مختصر حج اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے یہ ایک معنی میں اسلام کی خصوصیت نہیں یعنی اور دینوں میں بھی ایک قسم کا حج پایا جاتا ہے لیکن اس کی اساس پر غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اور قوموں کا حج یا تو اپنے کسی بزرگ کسی ولی کسی بانی مذہب کی خبر کی زیارت کرنا ہے یا مظاہر قدرت پیدا کردہ عجائبات میں سے کسی بہت ہی عجیب چیز کے مقام کی زیارت کرنا ہے. چنانچہ ہندو مثلا دریا گنگا کے منبے کی زیارت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا سوال ہے دریا گنگا اور جمنا کے ایک ج... جگہ ہونے کا مقام جو الہ میں ہے سنگم اس کی زیارت کرنا سمجھتے ہیں کہ اس زیارت میں بڑا ثواب ہے اسی طرح مثلا عیسائیوں کی ہاں حضرت عیسیٰ کی جو مبینہ خبر ہے بچے وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر جا چکے ہیں خبر خالی ہے لیکن ان کی جو قبر تھی اس کی زیارت کرنا ان کے نزدیک انتہائی ثواب کی چیز اور عام عیسائی جو بیت المجد نہیں جا سکتے ہیں وہ سینٹ پیٹر کی خبر جو ویٹیکان میں اٹلی میں ہے اس کی زیارت کرنا ضروری اور تو اور مذہب کے نام سے بھی نفرت رکھنے والے کمیونسٹ جب یہ کبھی انگلستان کو جاتے ہیں تو ان کے نہایت ہی محترم افراد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور صدر حکومت وغیرہ یہ بھی کارل مار کی خبر کی زیارت کے لیے ضرور ہی جاتے ہیں یا ان کے ہاں بھی حج پایا جاتا ہے لیکن یہ سارے حج یا تو مظاہر قدرت کے کسی مقام کی زیارت پر مشتمل ہوتے ہیں یا اپنے کسی مقدس آدمی کی خبر کی زیارت پر مشتمل مسلمانوں کا حج ان دونوں سے بھی خارج ہے وہ اللہ کا گھر دیکھنا اللہ کے حضور میں اس کے مکان میں حاضر ہو کر باریابی حاصل کرنا یہ ان کا مقصد ہے بیت اللہ کی ہم زیادت ہیں یہ سمبالک چیز ہے ظاہر ہے کہ خدا اس چھوٹے سے کم رہنا جو اس حال کے مقابلے میں تقریباً ایک چوتھائی ہوگا یا اس سے بھی کم اس کے اندر اللہ ہو دوسرے مقام پر اللہ نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ اسلامی تصورات کے خلاف ہے یہ ایک رم ہے ایک سمبل ہے اس کی शायद شاید آپ میں سے ان لوگوں کے نوجوانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جنہوں نے کبھی اس پہلو پر غور نہ کیا خدا کے بہت سے نام ہیں اسما اللہ الحسنہ ننانوے نام ہیں قرآن مجید میں کچھ اور نام بھی ہیں جو ننانوے کے علاوہ ہیں جن میں خدا کی صفتیں بیان ہوئی ہیں خدا رازق ہے خدا خالق ہے خدا فلاں ہے ہے ان ناموں میں سے جو نام میری رائے میں انسان اور خدا کے تعلقات کا سب سے بہتر مظاہرہ کرتا ہے وہ نام ہے ملک بادشاہ الملک القدوس جب ایک لفظ انتخاب کر لیا گیا کسی غرض کے لیے انسانی زبانوں میں تو انسانی سوسائٹی میں اس لفظ کے ساتھ جو لوارزم ہیں ان کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے بادشاہ سے کیا مراد ہے ظاہر ہے ہمارا ہمارے خیال میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے قرآن میں اس کا ذکر آیا خدا کا عرش ہے عرش کے معنی بھی تختیارش المجی اور کیا ہوتا ہے بادشاہ کے پاس فوجیں ہوتی ہیں وللہ جنود جنوب اس سماواتی آسمانوں اور زمینوں کی ایک فوجیں اللہ ہی کی ہیں. اور کیا ہوتا ہے بادشاہ کے پاس خزانے ہوتے ہیں بلی اللہ خزانا وات زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت اللہ ہی کے لیے اور کیا ہوتا ہے بادشاہ کے پاس ملک ہوتا ہے مُلْكُ بلی اللہ یہ ولا قرآن دیتا ہے جب کسی سلطنت کا ملک رغبہ بہت وسیع ہو تو بادشاہ کے لیے پائے تخت دار السلطنت صدر مقام کا شہر ہوتا ہے بادشاہ ہر جگہ نہیں رہتا بلکہ صرف پائے تخت میں رہتا ہے پائے تخت کے لیے انگریزی زبان کے لفظ سے آپ واقف ہوں گے میٹروپولس میٹرو یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے شہروں کی ماں میٹرو مادر ماں اور پولیس شہر یہی لفظ عربی میں بھی ہے ام خورا اور جب ایک میٹروپولس امول خرا ہو تو بادشاہ کا محل بھی वहीं ہوگا جنانچہ بیت اللہ الحرام اللہ کا مکان اللہ کا محل وہاں پر موجود ہے گویا کعبہ جو بیت اللہ الحرام ہے یہ اس بادشاہ کا محل اور خسرے شاہی ہے کسی سماج میں سوسائٹی میں جب بادشاہ پائی جاتی भूल ہم بھول گئے ہیں ایک زمانے میں ہمارے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے مغل بادشاہ وغیرہ اب ہم سے بھول چکے ہیں کسی ملک میں بادشاہ ہو تو یہ رواج رہا ہے ہمیشہ سے کہ ریا کم از کم رعایا کے نمائندے آئے تخت کو جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر پیت کرتے اور اسے اپنی اطاعت کا یقین ملاتے ہیں حج کے سلسلے میں جب لوگ مکہ مضمہ جاتے ہیں اور کعبے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ حضر اسفت پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور حضرت اسود کو یا ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنی عبادت یعنی طباق کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو ہمارے فقہ دو ناموں سے یاد کرتے ہیں اسے اشتلام بھی کہتے ہیں اور اسے بیعت بھی کہتے بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا اللہ کے ہاتھ اپنے کو فروخت کر دینا کہہ دینا کہ اللہ میں اپنی ذات تجھے اس سپر کرتا ہوں اشتدام کے معنی حاصل کرنا یعنی ہم معاہدے کو حاصل کرتے ہیں اللہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے کی تکمیل کرتے ہیں اور معاہدے کی تکمیل کا جو طریقہ دوسرے قسم کے معاہدات میں ہوتا تھا وہ یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور یہ معاہدہ کہلاتا ہے ہم اپنے ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اس لفظ سے آپ گھبرائیے اللہ کے ہاتھ پر ہم اپنا ہاتھ رکھیں. ایک حدیث جسے کم سے کم پانچ صحابی نے روایت کی ہے ایک معنی میں متواتر حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں الحجر الاسود زمین اللہ حضر اشرد زمین پر اللہ کا دائیں ہاتھ ہے چنانچہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر ہم معاہدہ کرتے اور بیعت کرتے ہیں جب اپنی بیعت کے ذریعے سے ہم اپنے بادشاہ کو اطمینان دلا دیتے ہیں کہ ہم اس کے سچے اور مخلص متی ہیں تو سب سے بڑا اعزاز وہ مالک جو ہم کو عطا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے گھر کی پاسبانی کے لیے سنتری بنا دے نہ ہندوستان میں اب تک اس کا رواج ہے بادشاہ کی مہر کی جو حفاظت کرتے ہیں لوگ وہ ایک بہت شاندار طریقے سے انجام پاتی ہے اس کا طریقہ اب تک رائج ہے اور یہ ہے ہمارا تبار اس کے معنی بہت اہم اور بہت گہرے بادشاہ کے محل کی حفاظت کے لیے اور پہرہ دینے کے لیے مجھ کو اگر سنتری بنایا گیا تو اس کے معنی ہے میں خدا کی طرح منسوخ نہیں کر سکتا انسانی تصور کے مطابق بادشاہ کی ذات اور بادشاہ کی جائیداد دونوں میرے رحم و, رحم و کرم پر منتظر میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار اور یہ اعزاز انتہائی قابل اعتماد لوگوں ہی کے سپر بادشاہ کر سکتا ہے کسی اور کے نہیں کیونکہ اس کی جان و مال کو خطرہ ہوگا اگر ہم نامناسب قسم کے لوگ سنتری بناتے کعبے کے اطراف ہم طواف کرتے ہیں. یعنی بادشاہ کے گھر کی حفاظت چوبیس گھنٹے ہم مسلسل کریں گے اس کے لیے انسانی طاقت کے لحاظ سے بجائے ساری عمر اور چوبیس گھنٹے روزانہ کرنے کی جگہ سات مرتبہ طباف کرنا کافی خرابی کیا گیا ہے کیونکہ سات کا عدد سمبل ہے رم ہے دبام کے لیے چنانچہ وقت جس کا ہمیں نہ اس کی ابتدا معلوم ہے نہ اس کی انتہا معلوم ہے اس لامحدود چیز کو جب ہم نے شمار کے اغراض کے لیے محدود کرنا چاہا تو ہم نے ساتھی کا عدد اختیار کیا ہفتے میں سات دن ہوں گے آٹھواں دن نہیں آئے گا وہی سات دن بار بار اپنے آپ کو دہراتے رہیں گے برس اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں سبہ سماوات وغیرہ سات کا ہنسا غیر محدود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لیے انسانی طاقت کے لحاظ سے خدا کے گھر کی بازوانی کے لیے اگر ہم سات مرتبہ اس کے اطراف چک کر لگا دیں تو یہ ابدی طور پر اپنے فریضے کی انجام دہی کے ہم معنی ہو جاتا ہے یہ خلاصہ ہے یہ سمجھیے کہ حج کے ایک جز یعنی کادے کی زیارت اور کادے کی طباع کے نکالتے ہیں لیکن حج میں کچھ اور چیزیں ہیں. صفا و مروا کے درمیان صحیح کرنا اور چکر لگانا اسی طرح عرفات کو جانا اور اس کے بعد مینا کو آنا اس کے مطالبہ دو چار الفاظ میں میں مفہوم اپنا ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ انہیں کیا رنگ پائے جاتے ہیں. صفا و مروہ کے متعلق غالباً آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم کا قصہ ہے جب خدا کے حکم کے تحت وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اسماعیل علیہ السلام اور حاضر علیہ السلام کو مکہ لا چھوڑے تو خدا نے ان سے کہا کہ اب واپس جاؤ حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ اس مقام پر جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی کوئی چیز نہ کوئی انسانی یا آبادی یا کوئی جانور تک وہاں نہیں پایا جاتا ان کی زندگی میں کیا حال ہو جانے کا وہ میرا مال ہے میں اس کا انتظام خود ہی کر لوں گا حضرت ابراہیم واپس جاتے ہیں انسانی تخاذے سے جاتے ہوئے وہ اپنے اس کنبے کو اپنی بیوی اور بچے کو کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ساتھ تھیں دے دیتے ہیں ایک مشک مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا وہ دیتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی افضا کھانے کی چیزیں ظاہر ہے وہ ایک دن چلے دو دن چلے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے چنانچہ ہمارے موریہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ذخیرہ غذا کا ختم ہو گیا تو دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیاس سے بےقرار ہو گئے شملہ نے رونے لگی ماں کی مامتا ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی طور پر حضرت حاجر پانی کی تلاش کے لیے نکلتی آپ دیکھا پانی کے کوئی آسار نہیں وہاں سہارا قریب ہی ایک چٹان تھی خیال کیا کہ اگر میں چٹان پر چڑھوں تو شاید ذرا دور تک کے مقام کو دیکھ سکوں شاید وہاں کوئی پانی ہو یہ تھا چھوٹی سی چٹان ہے ابھی موجود موجود اس پر چڑھتی ہیں آس پاس نظر ڈالتی ہیں کچھ بھی آسار نظر نہیں آتے پانی کے اترتی ہیں بچے کے پاس آتی ہیں کیونکہ مر تو نہیں گیا بیچارا پیاس سے دھوپ سے پھر دیکھتی ہیں کہ آگے ایک اور چوٹی اور چٹان ہے مروا کا پہاڑ دوڑتی ہی وہاں جاتی ہے اس کے اوپر چڑھتی ہیں آس پاس دیکھی لو وہاں بھی کچھ نہیں ماں کی مامتا کبھی مایوس نہیں ہوتی واپس آتی ہے بچے کو دیکھ کر پھر صفا پر چڑھتی ہے کچھ نظر نہیں آتی پھر مروا پر جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتی سات مرتبہ وہی چکر وہی سات کا ہنسا جو ابد کی کوئی سمبالزم سمجھی جاتی ہے. بہت مرتبہ سات ہی مرتبہ انہوں نے کیا ہوگا یا سات سے زیادہ مرتبہ کیا ہوگا بہرحال سات کا ہنسا اس میں موجود ہے جانا آنا جانا آنا جانا اور سات چکر جب ساتویں چکر کے بعد بھی کچھ نہ ملا اور آئیں تو دیکھا کہ بچے نے جو پیاس سے مجبور ہو کر اپنی دھنی منی تخنوں سے زمین کو مارا تھا اس کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے اور وہاں پانی نکل رہا ہے اس کی تفسیروں میں نہیں جاتا اس چیز کو مسلمانوں کے حج میں انتخاب کر لیا گیا داخل کر دیا گیا اس بات کے رمز کے طور پر کہ ماں کی مام اللہ کی جو محبت اپنی مخلوق کی طرف ہے اس کا رمز ہے اور ہم اس کی کا واسطہ دے کر خدا سے اپنی گراہوں کی معافی اور اس کے نام و اکرام کی درخواست کی اس کے بعد ہم جاتے ہیں مکہ سے ارفات کو یہ وہ مقام ہے جو روایات کے مطابق حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان سے بچھڑ گئیں کھو گئیں وہ اپنی بیوی کو دیوی ان کی تلاش کرتی رہی اور بال آخر دونوں کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں عرفات کی مانے جان پہچاننا جو وہاں ان کی ملاقات ہوئی وہ انہیں دوبارہ مل گئے کسی انسان کے لیے اپنے جد اعلیٰ کی اس کیفیت اس حالت اس قصے سے زیادہ کون سی چیز بلبلگے ہوئی اور پھر حضرت آدم کے گناہ کو اللہ معافی کرتا ہے چنانچہ ہم اس مقام پر جاتے ہیں جو ہمارے وجود کا باعث ہے اگر آدم وبا سے نہ ملتے تو ہم بھی پیدا نہ ہوتے تو ہم وہاں جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں نیاز سے دعا ادب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تُو نے جس طرح ہمارے باپ ہماری ماں آدم و ابا پر مہربانیاں کی ان کے قصور معاف کیے ہمارے بھی قصور معاف کر اور ہم پر بھی رحم سنا اس کے بعد ہم مینا آتے ہیں کے متعلق یہ روایتیں ہیں کہ وہیں حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا یعنی انہوں نے اس حکم کی تعمیر وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مکے سے چلے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کا حکم تھا اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو وہاں سے مسکے سے تقریباً منا پہنچے حضور میں انہوں نے اس عزم کے ساتھ متوجہ کیا پیش کیا کہ میں اس حکم کی تعمیر کے لیے آمادہ ہوں کہ اپنے بیٹے کی جان پر باندھ کر دوں کہ حکم کی خاطر یہ آمدگی خدا کو کافی نہیں معلوم ہے یہ خدا نے اور بھی آزما ہے چنانچہ شیطان آتا ہے اور ایک آدمی کی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہتا ہے تمہیں خدا کا حکم ہونا کیسے معلوم ہے تم نے خواب دیکھا خواب نے دیکھا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو خواب میں شیطان آیا ہو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خدا کا حکم ہے خدا تھا حضرت ابراہیم اپنی نبوت کی فراست سے فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیطان ہے چنانچہ مٹھی پر پتھر زمین سے اٹھا کر اس کو پھینک مارتے ہیں اسے وہاں سے جانے پر مجبور کر شیطان بھاگتا ہے غائب ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نئے روپ میں نئی شکل میں پھر آتا ہے رب کی دفعہ حضرت حاجر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مائی تیرا شوہر تیرے اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس اسے کہ میں اجازت نہیں دیتی یہ خدا کی اطلاع کی نئی صورت تھی جو پہلے سے بھی زیادہ شاید مشکل لیکن حضرت حاضر بھی پہچان جاتی آتی ہے یہ شیطان ہے وہ بھی پتھر اٹھا کر مارتی ہے شیطان کو سے بھاگنے پر مزید شیطان غائب ہو جاتا ہے پھر آتا ہے ایک نئی شکل میں اور اس ننے بچے کے پاس حضرت اسماعیل کے سامنے آ کر کرتا ہے بابا تیرا باپ تیرے چہرے تیرے تیرے حدف پر چھری پھینکنا چاہتا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے دائرے کی بچہ موت کو سمجھ نہیں سکتا بہت تکلیف ہوتی ہے ابا سے کہ میں نہیں چاہتا اس عمر کے چھوٹی عمر کے باوجود ان میں کی تھی انہوں نے بھی شیطان کو اکثر کر کونکڑ مار کر بھاگنے پر منظور کی اس کے بعد کے قصے سے آپ واقف ہیں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی اگونی اور سکرات और مرضا کی حالت پر شاید ان کے دل میں کچھ पैदा پیدا ہو وہ نہ ہونے پائے تو بیٹے کو لٹا کر اور چاقو کس جگہ رکھنا چاہیے وہ بھی معلوم کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور بہت ہی استقلال کے ساتھ چھڑی کو چلا دیتے اپنے ذہن میں بیٹے کو انہوں نے ضبع کر دیا پھر پٹی کھولتے ہیں تو چیار نظر آیا دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے اور جس چیز پر انہوں نے چھڑی پھیری تھی وہ ایک بھیڑ بکری ہے جو ذبا ہوئی یہ خدا کی مہربانی تھی خدا کو حضرت اسماعیل کا ختم کرنا قتل کرنا منظور نہ تھا وہ سد حکصیت حضرت ابراہیم کا امتحان دینا چاہتا تھا. جنہوں نے کہا, تا, کہا تھا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کو ہر چیز پر ترجیح دی دیتا ہوں اللہ نے ثبوت مانگا اور اس اطلاع کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ مشکل ہے محمد تقریباً سو سال کی عمر میں ایک بچہ پہلا بچہ پیدا ہوا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا بغیر جھجھک کے بغیر تذب کے بغیر انکار یا جھگڑے کے وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں میں ضرور ہوں. اس جس کو بھی یعنی خدا کی اطاعت کے لیے اپنی ہر چیز کو خوش دینی کے ساتھ قربان کرنے پر آمادہ ہونا یہ ہے رمض عرفات کے میدان میں جو تین مقاموں پر شیزان پر اکثر کھینچے جاتے ہیں اس کا مقام اور اس کو بھی حجم شامل کیا گیا ہے اور یہ ہے ایک سمبل خدا تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو سکر کر دینا بیعت کر لینا اور خدا کی مرحمتوں کو جو انسان پر گئی حضرت آدم پر بھی حضرت ابراہیم پر بھی حضرت اسماعیل پر بھی اس کا واسطہ بنا کر خدا سے دعا کرنا کہ ہم پر اور وہ رحل کرنا یہ ہے وہ مفہوم جو حج کے سلسلے میں میری سمجھ میں آتا جب نماز روزہ اور حج کا ذکر ختم ہو گیا تو اب باقی رہتی ہے زکوۃ اس پر میں زیادہ زور نہیں دوں گا صرف اس قدر ارد کروں گا کہ زکوت کو ارکان ایمان میں شامل کر لینا ارکان عبادات میں ارکان دین میں شامل کر لینا ایک عجیب و غریب چیز جس کے معنی صرف یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا روح اور جسم دونوں کو جمع کرنے کے مطالب ہے نماز کے ذریعے سے ہم خدا کی عبادت اپنے جسم کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو تکلیف دینے بھوکے رہنے تیاسے رہنے کے ذریعے سے ہم خدا کی عبادت کرتے اس کے ذریعے سے ہم خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی کا اطمینان لگاتے اسی طرح ہم اپنے مال کے ذریعے سے بھی اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے مال کا کچھ حصہ خدا ہی کے حکام کے مطابق غریبوں محتاجوں وغیرہ کو ہم دیتے ہیں زکوٰۃ کا اسلام کے چار ارکانوں میں شامل کر دینا اس بات کے مطابق ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو حسنتاً حسنتاً کی تعلیم دیتا ہے جو ہمارے روح اور ہمارے جسم ہماری مادی اور ہماری روحانی ساری چیزوں کے مطابق ہماری رہنمائی چند منٹ اب شاید تصوف کے مطالعہ بھی مجھے ارض کرنے ہیں خاص کر اس لیے کہ حدیث شریف جس کی میں نے شری شروع کی تھی اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ اولند ایمان کے متعلق جبریل نے رسول اللہ سے سبال کیا پھر اسلام کے متعلق اور پھر احسان کے متعلق لفظ احسان اصطلاح احسان کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا حسن احسان کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا یعنی خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے کام کو انجام دینا چاہے وہ ہمارے عقائد ہوں چاہے وہ ہماری عبادتیں ہوں چاہے ہمارے زندگی کا کوئی کام ہے ان سب کو طریقے, اچھے طریقے سے انجام دینا یہ ہے احسان اور اسی کو ہمارے علما ہمارے مولف ہمارے سدف کے زو کچھ اور نام بھی دیتے آئے ہیں ان میں سے ایک نام سلوک لیا ہے. سلوک کی مانا ہے راستے پر چلنا آدمی اپنے مولا اپنے محبوب کی طرف چلتا ہے اور یہ ہے اس کا سلوک ایک اور لفظ ہے طریقت اس کے معنی بھی ہے راستے کی اللہ کی طرف اپنے محبوب کی طرف جانے کا راستہ ایک ڈالل اور ڈالل لفظ ڈالل بھی ہے تصور اس لفظ کا کیا مفہوم ہے ابھی تک صحیح طور پر معین نہیں ہوگا مختلف لوگ مختلف معنی بیان کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہے سوف یعنی اون کے کپڑے پہن لیں ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو درویش ہوتے تھے وہ معمولی اچھا روزمرہ کا لباس چھوڑ کر بہت ہی غیر و لباس کے لباس کپڑے پہنا کرتے تھے چاٹ کے کپڑے پہنا ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اس کے ایک اور مانیا تصوف کے معنی ہے صوف بن جانا صوف کہتے ہیں بکریوں وغیرہ کے بال جس طرح بال اس جانور کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح اس علم کے ذریعے سے تصوف کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کی اپنے وجود کی حفاظت ہی کرتے ہیں ان کے نا یہ نفو ہوں مجھے اس پر کوئی اثرات نہیں البتہ ہم دیکھیں گے کہ اس علم سے مراد کیا ہے جب جبریل نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اکرم نے ایک ایسا جواب دیا جو اپنے اختصار اور اپنے معنی کی گہرائی کے باعث موجودے سے کم نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تمہارا مالک خدا تمہارے سامنے موجود اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اگرچہ کہ تم اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم جو میرے ناقب ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور خداوندی کا تصور اپنے آپ میں اتنا ڈیولپ کر لو اس میں اتنی ترقی دے لو کہ تمہیں اپنے ہر شعر میں چاہے وہ خیالات ہوں یا کوئی اور عمل یہ محسوس ہو کہ خدا سامنے ہے مجھے دیکھ رہا ہے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ میرا ایک ملازم ہے جو میری دکان میں مشروم بیچنے کا کام انجام دیتا ہے جس وقت میں دکان کا مالک موجود ہوں تو اس ملازم کو کا خیال بھی آ سکتا ہے کہ غفلت کرے اور نامناتی حرکت کرے چوری کرے نامن کی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ خدا کی تڑا خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو خدا کے حضور میں ہو خدا تمہاری ہر حرکت کو تمہارے ہر خیال کو دیکھ رہا ہے ظاہر ہے انہ... اس حالت میں ہم خدا کی نافرمانی اور اشیاء کا تصور بھی اپنے آئیں گے جب ہماری ہر حرکت میں چاہے وہ نماز روزے کی صورت میں عبادات میں ہو یا عام زندگی کی معاشرتی چیزوں کے متعلق ہو اخلاقی چیزوں کے متعلق اگر ہم اپنے اندر حضور خداوندی کے تصور کو اتنا ترقی دے لیں کہ وہ وجود حضور خدا بندی کا, کا تشوز ہماری ہر ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے خطََََََََََََََََََ ناممكن ہوگا تو خدا کی حكام کی خلاف پر اسے اندراف كرے يہ ہے خلاصہ اسلامی اسلامى باقی ساری چیزیں چيزيں ہیں مثلا ہم اپنے فعال, اپنے قابليت ہوں اپنے کبھی حیثیتوں کو ترقی دینے کے لیے مختلف تدریریں اختیار کر سکتے ہیں مثلاََ روزے رکھنا نہ صرف روزے مثلاََ تصویر پڑھنا درود پڑھنا مثلاً فلاں فلاں مختلف طریقے جن کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے فلاں صحابی کو فلاں چیز کی تعلیم دی اور فلاں کو فلاں چیز کی یہ ایک دلچسپ چیز ہے اس معنی میں رسول اللہ نے سارے لوگوں کو ایک ہی چیز کرنے کا حکم نہیں دیا ان نوافل کے سلسلے میں کسی کو کچھ کسی کو کچھ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی چیز کا میں ذکر کروں جسے کچھ اہمیت سعودی عرب میں پیدا ہو گئی ہے وہاں کے علماء اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب پڑھنا حرام ہے کیوں رسول اللہ کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی مجھ سے بعض دوستوں نے ایک حبشی طالب علم ہے جس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی اور اب آج کل جدہ یونیورسٹی میں ملازم ہو گیا ہے ایک دن اس نے ایک خط لکھا بہت ہی شکار کے ساتھ کہ اس کا مجھے فوراً جواب دیجیے اور ضرور جواب دیجیے کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کیا تجویز پڑھنا جائز ہے مجھے اس سے کوئی خصوصی تعلق کبھی نہیں رہا یعنی اس بارے میں میں, میں نے کبھی تحقیق کی نہیں تھی لیکن ایک واقعہ صحابہ کے زمانے کا رسول اللہ کی اپنے زمانے کا مجھے یاد آیا وہ میں نے اسے لکھ بھیجا چنانچہ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نے مجھے ایک دعا دو ہزار مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے رات کو پڑھنے کی تاکیب فرمائی تھی دو ہزار ایک ایسا ہنسا ہے جس کا معلوم کرنا آسان ہے نہ انگلیوں پر ہو سکتا ہے اور نہ دو ہاتھوں کی انگلیوں سے بڑی مشکل چیئے. عبا ابو آدمی تھے انہوں نے کیا کیا ایک ڈوری لی اور اس میں گرہیں ڈالی دو ہزار گرہیں اس کے ذریعے سے وہ تجزیح پڑا کرتے تھے دو ہزار مرتبہ درود کا ارادہ کرتے چاہے اس تجبی میں صرف گرہے ہوں یا اس کے اندر منکے ہوں یا کوئی اور چیز سے فخر نہیں ہو یہ صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ کی زندگی ہی نہیں ہمیں نظر آتا ہے ایک یہ میں نے اس لڑکے کو لکھ بھیجا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن بھی ہو گیا لوگوں کو مطمئن بھی کر اس کے بعد مجھے ایک اور چیز وہ صحیح بخاری میں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک عورت کے پاس سے گزرتے ہیں جس نے اپنے سامنے کنکریوں کا ایک ڈھیر رکھ لیا تھا وہ بھی کچھ دعا کوئی ضرور پڑھا کرتی تھی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک کنکری اٹھا کر ڈیر ڈال دیتی اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھ کر اٹھا لیتی گویا کنکریوں کا ڈھیر اس کی تصدیق تھی ایک طریقہ ہے لیکن مقصود وہی ہے کہ صحیح تعداد جو ہمارے انجام شدہ کام کی ہے وہ ہم بھول نہ جائیں اور اس ذریعے سے ہم معلوم کریں کہ کتنا کام ہو چکا ہے کتنا کام اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جن چیزوں کی تاکید کرتے تھے ان میں روزے بھی ہیں ان میں نمازیں بھی ہیں نفیل طور پر ان میں عبارتیں اور درد بھی ہیں قسم قسم کے روزانہ کئی دفعہ کرنے کی چیزیں بھی ہیں مثلا اٹھو تو کیا دورہ پڑھو کھانے لگو تو کیا دوا پڑھو سونے کو جاؤ تو کیا دعا کرو وغیرہ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں اور خدا کے اسما و صفات کے کلیمان خدا کے نام اور خدا کے صفات کے الفاظ ان کی عبادتیں بھی صحابہ کو دیتے تھے کہ تم اسے پڑھا کرو بعض کا مقصد رشق کی خراوانی ہے بعض کا مقصد دل کا تسیہ دل کی صفائی وغیرہ وغیرہ یہ ہے اسلامی تصور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور اس پر ہر صحابی اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے مطابق عمل کرتا تھا بعد کے زمانے میں تصور کے اور بھی معنی ہونے لگے یہ چیزیں بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بعض تصورات بھی مثلاََ کیا وحدت الوجود صحیح تصور ہے خدا کے ذات کی معروفت کے متعلق یا وحادت الشود ہے یا کیا ہے ان چیزوں کو حقیقی نبوی تصوف سے کوئی تعلق اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ بحث رسول کریم کی زندگی میں نہیں پیدا ہو بعد کے زمانے میں یہ پیدا ہو میں اس سے روکتا نہیں لیکن اسلامی تصوف وہی ہے جس کی تفصیل رسول اکرم نے اس موجدانہ جملے کے ذریعے سے فرمائے اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی احکام کی تعمیر اس طرح کرو گویا کہ اللہ حاضر و ناظر ہمیں دیکھ رہا ہے اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے یہ ہے خلاصہ میرے اسی کا کہ اسلام ایمان اور احسان یعنی حقائق عبادات اور تصوف کا تصور اسلام نے کیا پیش کیا اس پر میں اسے ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات اگر موجود ہوں تو ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلا سوال یہ ہے اسلامی عقائد کے مطابق قسمت تقدیر مقدر لکھ کے معنی واضح کریں مثلاً ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت ایسے لکھی گئی تھی دوسری مثال ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے مقتول کی قسمت میں ایسی موت تھی جی. کیا قاتل کے مقدر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کرے گا قسمت ایسی تھی کہ روزے آخرت اس کی سزا کیوں فرما خداوندی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا وزارت سے بیان کریں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا میں صرف برائی اور بھلائی کا تصور حق کی عبادت سے دے رہا ہوں کیا رقص آپ نے فرمایا کہ بھلائی اور برائی آٹومیٹک ہے لیکن ایک بات میں مد نظر رکھے کہ بھلائی میں انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے اور کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے برائی میں انسان کو کچھ لذت نصیب ہوتی ہے اور برائی سے متاثر فریق کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ثابت ہوا کہ دنیاوی تکلیف کا خلا ضرور ملنا چاہیے اور دنیاوی ناجائز عیش و شرط کا خیمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا معلوم نہیں میرے یہ دوست میری تقریر کے میں شروع سے آخر تک موجود رہے کیونکہ تقدیر کے متعلق جبر و خدر کے متعلق میں کافی تفصیل سے اپنے خیالات واضح کر چکا ہوں آ, یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ڈائلما ہے نہ ایک طرف ہم اسے جواب دے سکتے ہیں نہ دوسری طرف جو بھی کہیں اس پر اعتراضات پڑتے ہیں تو کوئی حل نہیں ملتا اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ خدا کے کام میں تم ذمہ دار ہو یہ بھی صحیح ہے خدا ہر چیز پر قابر ہے بشمول ہمارے لیے ہماری تحریر کو مقرر کرنے کی وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے یہ دونوں کس طرح ہیں اسے میں آپ سے واضح کرنے کی کوشش کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ دوہرانے مجھے ضرورت نہیں